اور ہمارے اس پروگرام میں یا اندورنیہ کے نئے ساتھی ہمارے عبد خان صاحب بھی آ چکے ہیں الحمدللہ جن کی کمی محسوس ہو رہی تھی ان کو بھی ہم خوش آمدید کہہ رہے ہیں اس پروگرام کے اندر وہ اپنی واردات سے ملنے کے لیے مکہ گئے ہوئے اعتبار ہم اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی آمد کو قبول فرمائے اور اس طریقے سے آپ لوگوں کی بھی کشمی خاوری اور سادری کو قبول فرمائے تو بلا تاخیر ہم شیخ محترم سے گزارش کرتے ہیں اپنے موضوع کو آگے بڑھائیں اور انشاءاللہ شاء اللہ گیارہ بجے تک آج کا پروگرام ہے ساڑھے گیارہ جی ہاں اور دوہر سے پہلے ان شاء اللہ کھانا بھی دی کرا دیا جائے گا آپ لوگوں کو دوہر کے بعد پھر اصل تک آرام کیجیے اصل کی بات آ کر کے یہاں پڑھیں اور پھر اثر کے بعد ان دوبارہ ہمارا پروگرام شروع ہوگا خیر تو شیخ سے گزاری شیخ کے اپنے موضوع کو آ کتابیں بھی ہیں ان آپ کے لیے طریقہ بسم اللہ جی ساتھیوں جیسا کہ کل کی مختلف مجلسوں میں ایمان بلومل الاخر کے بہت سارے مواقف آپ حضات کے سامنے آئے اور علم اور تعلق کا یہ سلسلہ ایک اچھے انداز میں شروع ہوا اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کرے اور اچھے طریقے سے ختم ہو یہ علم جو ہم سیکھ رہے ہیں وہ ہمارے لیے فائدے کا باعث بنے اور اللہ تعالیٰ مزید ہمیں علم کی نعمت سے نوازے اور عمل کی بھی توفیقہ فرمائے اور اس علم کی برکت نہ صرف ہم تک بلکہ امت تک پہنچے اور تمام امت ہمارے علم سے فائدہ اٹھائے قیامت کے دن کے مناظر میں ہم نے کل جو چیزیں پڑھی ان میں اللہ تعالیٰ کا اس محشر میں تشریف لانا اور پورا محکمہ محکمہ عدل کا سجایا جانا اسی طریقے سے وہاں پہ لوگوں کی بے چینی کا مختصر سا ذکر اور اس کے بعد شفاعتوں کا ذکر ہوا جس میں سب سے پہلی شفاعت جو ہوگی وہ شفاعت عظمہ ہوگی جس کو مقام محمود کہا گیا ہے نبی اکرم علیہ وسلم ساری مخلوق کے لیے سارے لوگوں کے لیے اللہ کے دربار میں جا کر سفارش کریں گے کہ اللہ لوگوں کے مسائل کو اور لوگوں کی اس مصیبت کو دور کرنے کے لیے کاروائی شروع کرے اور اس کے بعد کاروائی شروع ہوگی اب اسی کے ذمن میں اس کے بعد جب ذکر آیا بہت سی شفاعتوں کا تو ساتھ میں اس کے بعد ہم نے آگے کو کی طرف بڑھے تو نشر و کا ذکر گزرا کہ ایک وقت آئے گا اس وقت حساب کتاب شروع ہونے سے پہلے لوگوں کے اپنے اپنے اعمال کی کتابیں اعمال کے رجسٹر اور صحیفے لوگوں تک پہنچائے جائیں گے اور ان میں سے کچھ خوش نصیب ایسے ہوں گے جو اپنے داہنے ہاتھ میں رجسٹر اور اپنی کتاب اور صحیفے کو پائیں گے اور دوسرے بد نصیب ایسے ہوں گے جو اپنا رجسٹر اور اپنی کتاب اور نام اعمال کو بائیں ہاتھ میں پیٹھ پیچھے سے پائیں گے تو یہ ذکر کل ہو گیا تھا اب اس کے بعد کچھ چیزیں یہاں مرتب ہیں جیسے پہلے صحیفے کا ملنا اور صحیفہ ملنے کے بعد پھر حساب ہوگا حساب کا مطلب ہم جانتے ہیں عام طور پہ ہماری زبان میں ہم حساب کو سمجھتے ہیں گننا شمار کرنا ہی حساب ہوتا ہے تو کسی چیز کو شمار کرنا گننا لیکن ہمارے اس میں شریعت کی اصطلاح میں اور اللہ تعالیٰ کے اس نظام میں جو قیامت کے دن ہوگا اس میں حساب کا مطلب شمار کرنا بھی ہے اور اس میں اصل چیزیں ہیں بندے کے اعمال کو اور اس کے کیے ہوئے سارے کارنامے کو جو کچھ لکھا گیا تھا اسے یاد دلایا جائے گا اس کے سامنے اس کو کھول کے رکھا جائے گا اس سے اس کا اقرار کرایا جائے گا اسے اس کی اطلاع اور خبر دی جائے گی تو حساب کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اعمال کو ان کے سامنے پیش کر کے رکھے گا کہ یہ تمہارا عمل ہے یہ نیک عمل ہے یہ برا عمل ہے اور ان تمام اعمال سے اقرار کروائے گا اس میں اقرار بھی ہوگا کہ بندے سے پوچھا جائے کیا تو نے ایسا نہیں کیا بندہ اقرار کرے گا بے شک ہاں یارب میں نے ایسا کیا اور ببو جی الکتاب کتاب وہاں رکھی جائے گی سامنے اور بلکہ لوگ کو فار اور, اور گنہگار کہیں گے لا ولا رتن اللہ صاحب کہ اس کتاب کو کیا ہوا اس نے تو کوئی چھوٹا اور بڑا کچھ بھی نہیں چھوڑا ہے ساری چیزوں کو شمار کر لے احسا جو کیا احسا یا احسا اسی کا نام اشا ہے اور ہی حساب ہے اس نے سب شمار کر لیا ہے اب حساب کی جو کتاب و سنت میں دلیلیں ہیں بہت ساری ہیں ان میں سے بعض ہم یہاں پیش کریں گے مثلاً اللہ نے فرمایا کہ, وَإن ما کہ اگر تم اپنے دلوں میں چاہے کسی چیز کو چھپاؤ یا اس کو ظاہر کرو اللہ تعالیٰ تمہارا اس پہ حساب کر لے گا حالانکہ یہ آیت دراصل اس وقت منسوخ ہے یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے اور بلکہ صحابہ نے اس چیز پر اس چیز پر بڑی تشویش کا اظہار کیا تھا کہ ہم اپنے دل میں کسی چیز کو ظاہر کریں دل کے اندر چھپائیں یا باہر ظاہر کریں اس کا بھی حساب ہوگا تو بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو منسوخ کر دیا کہ نہیں دل میں اٹھنے والے جذبات کا حساب کتاب نہیں ہوگا لیکن انسان جب تک عمل نہ کر لے اس وقت تک نہیں لیکن اس آیت سے یہاں پر مقصد حساب مقصد استدال کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حساب کتاب کے اندر لکھ کے رکھتا ہے ان چیزوں کو کہ کس بندے نے کس وقت کیا ارادہ کیا ہے اور یہ چیز آپ کو جیسے کل ذکر آیا محفوظ کا کہ لوح محفوظ میں پہلے سے یہ چیز لکھی ہوئی ہے کہ کون بندہ کس عمل کا ارادہ کرے گا پھر کر بیٹھے گا یا نہیں کرے گا اور کون سے اعمال برے کرنے کے بعد وہ توبہ کرے گا یا نہیں کرے گا یہ بھی ایک ریکارڈ ہے دوسری جگہ اللہ نے فرمایا کہ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ رب کی قسم ہم ان سے ضرور پوچھیں گے تمام لوگوں سے ان چیزوں کے بارے میں جو وہ کیا کرتے تھے تو یہ جو پوچھنے کا ہوگا کام یہ حساب میں ہی ہوگا حساب کتاب بھی ہم لوگ اردو میں بولتے ہیں کہ فلاں صاحب کا ہم سے ہم نے ان کو حساب دے کر کے آ رہے ہیں یا ان سے ہمارا حساب کر دو یا ہم فلاں کا حساب کرتے ہیں یا حساب لو اس کا اس کا حساب لو کیا کیا اس نے تو ہم حساب جب کسی کا لیتے ہیں محاسبہ کرتے ہیں تو اس میں صرف یہ شمار نہیں کرتے کہ تو کون کون سا کام کیا بلکہ ساری چیزوں کا سوال جواب ہوتا ہے کہ تو نے ایسا کیا تو کیوں کیا اور ایسا کس طرح ساری تفصیلات اس سے پوچھی جاتی ہیں تو شمار بھی ہوتا ہے اور پوچھ گچھ بھی ہوتی ہے تو اسی میں فرمایا کہ ہم ان سے پوچھیں گے سوال کریں گے اسی طریقے سے فرمایا سورہ غاشیہ میں کہ ان الیاب ہوں کہ بے شک ہماری طرف ہی ان کا ایاب اور آنا ہے تم ان پھر ہم پر, ہم پر ان کا حساب لینا واجب ہے ہم ان سے حساب کتاب لیں گے اسی طریقے سے حضرت عائشہ عنہ کی روایت ہے آپ نے فرمایا کوئی بھی بندہ قیامت کے دن اگر اس کا حساب ہو جائے تو وہ ہلاک ہو جائے گا فخر کیا رسول اللہ فرماتی میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ وسلم علیہ صلی اللہ کیا اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ دیکھیے کتنی اسی کا نام فکر ہے اور احتاشہ کی فکر پر غور کریں آپ ان کی سمجھ اور ان کی دین کی سمجھداری پر جب آپ نے فرمایا کہ کسی بھی بندے کا اگر حساب ہوا تو وہ ہلاک ہو جائے گا تو احتاشہ کے سوال کے ایسول اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس کا جس کو نام اعمال داہنے ہاتھ میں ملے گا تو اس کا حساب آسان لیا جائے گا تب یہ بظاہر تعارظ ہو گیا کہ آپ فرما رہے ہیں کہ جس کا حساب ہو گیا وہ ہلاک ہو گیا اور اللہ فرماتا کہ داہنے ہاتھ میں ملنے والوں کا حساب آسان ہوگا تو اس, اس کے درمیان تطبیق کیسے دی جائے گی آپ نے فرمایا انما نمایا العرض یہ عرض ہے پیشکش ہوگی یعنی جس بندے کا حس, نام اعمال داہنے ہاتھ میں ملے گا اس کا بھی حساب ہوگا لیکن وہ حساب بمانا محاسبہ اور محاخذہ اور مناقشہ نہیں ہوگا دقت کے ساتھ باریک, باریک باریک باتوں کی نکتہ چینی نہیں ہوگی بلکہ اس کے سارے اعمال پیش کیے جائیں گے سامنے کھولے جائیں گے اس بندے کے جس کا مطلب یہ نہیں کہ جس کی جس کے جس کو دائنے ہاتھ میں مل گیا اس کے پاس کوئی گناہ ہی نہیں ہے وہ نیکیا والا ہی ہے نا ایسا نہیں ہے بلکہ اس مومن کے پاس بھی بہت سارے ایسے گناہ ہوں گے جو اس نے کیے ہوں گے لیکن چونکہ یا تو اس کی نیکیاں دراصل زیادہ تھیں اس لیے ہاتھ میں اس کو ملا یا اللہ تعالی نے اپنی طرف سے خاص رحمت کر کے خاص فضل کر کے اس بندے کو پہلے ہی سے بخش کر کے اپنی طرف سے اس کے ہاتھ میں دائنے ہاتھ میں دلا دیا تاکہ وہ بندہ اللہ سب کی طرف سے پہلے ہی سے وہ جنت کا مسحق ہو جائے کیونکہ اللہ تعالیٰ خود سے بہت سے لوگوں کو معاف کرے گا بغیر کسی کی سفارش کے بغیر کسی اس کے یا ایسے بندوں کو بعد میں جن کے دائنے ہاتھ میں مل جائے گا اور چاہے ان کے گنا زیادہ ہوں چاہے ان دو گنا زیادہ ہوں لیکن دائنے ہاتھ ملے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی آگے سفارش ہونا ہے ان کی سفارش ہوگی اور ان کی سفارش بھی قبول ہوگی اور نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے معاف کر دے گا باسل نیاری یعنی جس انسان کو دائنے ہاتھ میں نام اعمال ملے گا اس بلکہ غربن کل آپ نے پوچھا تھا اس کے بارے میں تو اس کے تو ایسے لوگوں کا مطلب قطعا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ لوگ ٹوٹل اے ٹو زیڈ نیکیاں ہی نیکیاں والے ہیں نہیں بلکہ ان کے پاس گنا ہیں اور بھی حدیث میں آتا ہے ابھی آگے ذکر آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو حدیث میں نا کہ اس کو اپنے پاس بلائے گا اپنے کنف میں لے گا اپنے قریب کرے گا اور اس کو ایک ایک گناہ یاد دلائے گا اور اس سے اقرار کروائے گا اور کہے گا کیا تو ایسا گناہ نہیں کیا تھا تو وہ اقرار کرے گا کہ ہاں اے میرے رب میں نے کیا تھا پھر سے پوچھے گا تو کہے گا ہاں میر رب میں نے کیا تھا تو اللہ کروائے گا سطر تو النیا میں نے تجھ پہ پردہ ڈال دیا تھا اس گناہ پر دنیا میں وہ آگ فروخ اور آج میں اس کو معاف کر رہا ہوں تو آپ دیکھیں یہاں پہ ابھی سفارش کسی کی نہیں ہو رہی ہے یہ عرض اور مناق اور حساب ہی کے وقت میں ہوگا اسی لیے حساب کی دو قسمیں کی گئی ہیں اسی حدیث کی وجہ سے آپ نے فرمایا کہ ان یہ عرض اور پیشکش ہے صرف دکھانے کے لیے اظہار کرنے کے لیے اور اس کے بہت سارے مقاصد ہیں اللہ کی بہت ساری حکمتیں ہیں تو یہ عرض اور پیشکش ہوگا پھر آپ نے فرمایا کہ ومنو کشل حسابہ کہ اگر کسی کا مناقشہ ہو گیا نکتہ چینی ہو گئی ہر دقیق سے دقیق اور چھوٹی سے چھوٹی باریک سے باریک چیز پر پونچھ گچھ ہو گئی تو پھر وہ ہلاک ہو جائے گا تو آپ نے حساب کی دو قسمیں کر دی اللہ کے وسلم نے خود ایک وہ حساب جو صرف نیکیاں اور برائیاں بیان کرنے کے لیے خاص کر اس میں گناہ کو کا اظہار ہوگا کیونکہ گناہ کے کی اظہار سے ہی بندے کو خوف لاحق ہوگا اور وہی پر اللہ تعالیٰ جب معاف کرے گا تو اس کو اللہ کی نعمت کا اور اس کے رحم کرم کا اور اس کے فضل کا احساس ہوگا تو یہ عرض کا مطلب ہے مومن کے سامنے اس کو داہنے ہاتھ میں مل چکا ہے لیکن اس کے باوجود اس کے گناہ کو اور اس کی برائیوں کو اللہ تعالیٰ بیان کر کے اس کے سامنے اقرار کروائے گا کہ بتا کہ تھی نے ایسا نہیں کیا تھا تو پھر یہ ہے ارض اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ مومن کو اور خاص قبول بنگا جس کو دہنے ہاتھ میں ملا تھا اس کو معاف کر دے گا اور اس کا جہنم جہنت جنت ہوگا اور دوسرا دوسرا جو اس کا حصہ ہے دوسری جو قسم ہے وہ ہے مناقشہ یعنی شدید ترین سخت ترین محاسبہ جس میں ایک سے ایک باریک سے باریک چیز کو چھوڑا نہیں جائے گا پوچھا جائے گا کیوں کیا اور اس میں حساب ہوگا کہ اس کا حساب یہ, یہ, یہ, یہ چیز اس کا کتنا کتنا گنا ہے اس, اس چیز کو شمار کیا جائے کیونکہ اس کے بعد وزن ہونا ہے حساب کے بعد وزن ہونا ہے تو حساب شمار ہوگا کہ وہ ان گناہوں کو جن کا حساب جن کا وزن ہوگا اور جن کی قیمت اور وزن کی حیثیت نکالی جائے گی ان کو شمار کرو اس میں چھوٹی چھوٹی چھوٹ چیزوں کو درگوزہ نہیں کیا جائے گا لیکن مومن کا بھی حساب ہوگا مومن کا بھی حساب حسا میزان ہوگا تو میزان کے لیے مومن کے بہت سے گناہوں کو چھوڑ گا اس کو چھوڑ دو گنتی میں شمار میں اسے شمار نہ کرو اس کو اللہ کہے گا میں نے اس کو معاف کر دیا چلو یہ والا گنا میں نے معاف کر دیا تو اس طرح سے اللہ تعالی بہت سارے گناہوں کو مومن کے وہیں پر ہی جس وقت شمار ہو رہے ہوں گے جس وقت حساب ہو رہا ہوگا اس وقت بہت سارے گناوں کو اللہ تعالی وہیں پر ہی معاف کر دے گا یہ بھی ایک اس کے اندر نقطہ ہے کہ مومن کو جو داہنے ہاتھ میں حساب کی کتاب ملے گی نام احمد ملے گا اس داہنے ہاتھ میں ملنے کے بعد جب اس کا ٹار ہوگا اس کی گنتی کی جائے گی اس کے گناہوں کی اور اس کی نیکیوں کی تو نیکیاں تو سب شمار کر لی جائیں گی ارادے بھی شمار کر لیے جائیں گے لیکن لیکن گناہوں میں بہت سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ ایسے ہی چھوڑ جائے گا کہ نہیں اس کو, اس کو میں معاف کرتا ہوں اس کو میں نے اس کو چھوڑ دیا در گزر کیا جائے گا اس طرح سے پھر اللہ تعالیٰ اس کی گناہوں کو کم اور نیکیوں کو زیادہ کر کے تیار کرے گا اور پھر دوسرے مرحلے میں اس کا میزان جب رکھا جائے گا اس کو ان کو توڑا جائے گا یہ وہ لوگوں کے جن کو پہلے ہی سے دہنے ہاتھ میں نام اعمال ملے گا تو آپ نے فرمایا کہ شاب دو قسم کا ہے ایک عرض ہے یعنی پیشکش صرف سامنے لانا اس کو دکھلانا ظاہر کرنا اور دوسرا ہے مناقشہ جس کا مناقشہ ہو گیا وہ بندہ در حقیقت ہلاک ہو جائے گا اور یہی, یہی آپ نے فرمایا کہ منحو من، من، من سبہ یا منو من قشل خصابہ حلقہ تو حساب سے اصل مراد یہاں پر اس حدیث میں مناقشہ ہے اسی لیے علی نے کہا کہ حساب کی دو قسمیں ہیں ایک قسم ہوگی عرض اور اس کی تفسیر ایک ہی ہے انتمن حترف یعنی مومن کے سامنے اس کے اعمال کیوں پیش کیے جائیں گے خاص کا گناہ تاکہ وہ جب سنے گا اور دیکھے گا اس کتاب میں سے پڑھ کے جب سنایا جائے گا تو پھر اس بندے کو اپنی غلطی کا احساس ہوگا ندامت کا احساس ہوگا شرم و حیا آئے گی اور اس کو لگے گا کہ شاید اب میں ہلاک ہو جاؤں گا میرا محاسبہ ہو رہا ہے پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی نعمت اور اپنے احسان کو اس کے سامنے بیان کرے گا کہ دیکھ میں نے تیرا یہ گناہ چھپایا تھا دنیا میں ایک احسان تیرے پر یہ تھا اور دوسرا احسان یہ ہے کہ وہ آگے پھر وہا میں آج اس کو تو یہ معاف کر رہا ہوں تو پھر اس کے بعد اس مومن کی خوشی کا ٹھکانا نہیں رہے گا تو یہ مومن کو خوش کرنے کے لیے اور اس کو اللہ کی نعمت کا احساس دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ اس طرح سے اس کا محاسبہ کرے گا اس کے اعمال کو سامنے پیش کرے گا اسی طریقے سے ایک جو مناقشہ ہے دوسری قسم اس کے اندر اللہ فرماتے کی استقصا العمال کبیرا جیسے کہ فرمایا اس آیت کے اندر لا در و سگیر تن یہی ہے مناقشہ کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی چیز کو دنیا کے اندر اس نے کیا ہو اس کو سب کو نوٹ کر لیا گیا ہے اور اس چیز کا یہاں پہ حساب شمار ہو رہا ہے اور یہ چیز معاف نہیں کی جا رہی ہے بے معاصو میں منسی حقیقت یہی ہے کہ اگر اس طریقے سے کسی کا محاسبہ ہو جائے اس طریقے سے کسی کا مناقشہ ہو جائے تو کوئی بھی نہیں بچے گا کیونکہ کوئی بندہ بھی گناہوں سے معصوم نہیں ہے غلطیوں سے معصوم کوئی بندہ نہیں ہے اور حقیقت میں ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے تمام اہل سماوات اور اہل عرض کو عذاب دینا چاہے سب کو سزا دینا چاہے تو اللہ تعالیٰ سزا دے سکتا ہے اور اس حال میں بھی وہ ظالم نہیں ہوگا یہ بات سکھا لگا میں نے کبھی بہن کی تھی پچھلی بار مجھے یاد آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر سارے لوگوں کو یعنی آسمان زمین کے سب لوگ فرشتے اور انسان جن سب اب ان میں نیک سال انبیاء تک شامل ہیں سب کو فرشتوں سمیت اگر عذاب دینا چاہے تو وہ عذاب دے سکتا ہے اور وہ اس عذاب کے دینے میں ظالم نہیں ہوگا کیوں نہیں ہوگا اس کی تفسیر میں علماء نے جو اہل سند والجماعت کے علماء ہیں وہ یہی جواب دیا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالی کی نعمت کا شکر ادا کرنا اور اللہ تعالی کا حق ادا کرنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے مکمل طور پہ اللہ کا حق کوئی ادا نہیں کر سکتا اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ اگر محاسبہ کر لے اور اپنی ہر نعمت کا صحیح طریقے سے محاسبہ کر لے کوئی نہیں بچے گا انبیاء تک نہیں بچے گی کیونکہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ایک ایک سانس اللہ کی ایک بڑی نعمت ہے تو آپ کو اس نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے بھی مزید آپ آپ کو سانسیں چاہیے جو گزشتہ نی... سانس کا آپ شکر ادا کریں ایک اور سانس چاہیے تاکہ آپ زندہ رہ کر کے اس کا شکر ادا کریں تو پھر آپ اللہ کی کسی نعمت کا مکمل طور پہ شکر ادا نہیں کر سکتے اسی لیے استغفار کی بہت زیادہ اہمیت ہے کہ آپ ہم اللہ سے معافی ہی مانگ سکتے ہیں کہ اللہ میں معاف کر دے کیونکہ ہم حقیقت میں شکر ادا نہیں کر سکتے مکمل طور پہ کوئی یہ نہ سوچے کہ میں نیک ہوں یا نیکی کروں اور دن, دن میں رات میں اللہ کے ذکر میں اور عبادتوں میں مشغول رہوں تو میں اللہ کا شکر ادا کر لوں گا نہیں اسی لیے ہمیشہ اور اللہ کا طریقہ تھا کہ آپ دن میں سو سو بار استغفار کیا کرتے تھے اس کی وجہ یہی ہے اور اللہ نے فرمایا کہ جا الناس دخلون فی دن فسبح بحمد ربک کہ جب اللہ کی نعمت آ گئی اور اس کی مدد آ گئی لوگ دین میں داخل ہو گئے تو پھر آپ نے فرمایا اللہ نے فرمایا کہ ہم ربک اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کرو تصبی بیان کرو وسط اور اس سے معافی مانگو استغفار کرو کیونکہ استغفار کرنے سے در حقیقت اللہ تعالیٰ کا غضب ٹھہرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی جو حلم ہے وہ برقرار رہتا ہے اور لگا درگزر کرتا رہتا ہے اب یہ مختصر سی تفسیر ہے حساب اور اس کے اقسام کی کہ حساب دو طرح کا ہے ایک مناقشہ اور ایک عرض مومن کے ساتھ خاص کر وہ مومن جس کو اللہ تعالی داہنے ہاتھ میں نام اعمال دے گا اور وہ مومن جس کو بغیر جہنم میں ڈالے شروع میں ہی جنت میں داخل کیا جائے گا ایسے مومن کا محاسبہ جو ہوگا وہ عرض کے طور پہ ہوگا لیکن وہ لوگ جن کو جہنم میں جانا ہے یا جن کی جہنم میں جانے کو مستحق قرار دینا سرٹیفکیٹ دے دی دینا ہے ایسے لوگوں کا محاسبہ ہوگا منافشے کے طریقے پر کہ اب جس کا مناقشہ ہو گیا وہ جہنم کا مستحق ہو جائے گا اب اس میں کچھ لوگ جہنم میں ڈال دی جائیں گے اور کچھ لوگ ابھی ڈالے جانے سے پہلے ان کی سفارش کی جائے گی شاید ان لوگوں میں کچھ لوگوں کے لیے سفارش قبول ہو جائے اور کچھ جہنم میں ڈال دی جائیں گے تو جہنم میں جانے کے بعد ان کی سفارش ان کے بارے میں سفارش کی جائے گی یہاں پر ایک سوال ہے کہ کیا کفار کا محاسبہ ہوگا یا نہیں ہوگا کیا کفار کا محاسبہ ہوگا یا نہیں ہوگا کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ محاسبہ تو اس کا ہونا چاہیے جس کے پاس نیکیاں بھی ہوں جس کے پاس صرف صرف گنا اور کفر اور شرک ہی ہے تو اس کے محاسبے کا کیا مخہوم کیا مطلب اس کے محاسبے کا تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ محاسبہ ہوگا کفار کا کیوں ہاں وہ جانوروں کے بارے میں لیں کفار کے بارے میں بتائیے انصاف کے لیے حجر احسن رسوائی کے لیے ماشاء اللہ آپ لوگوں کے پاس جی آپ بتائیں جی جی جی ہاں اس میں دو قول علماء کے ہیں وہی بات ایک قول یہ ہے کہ ان کا حساب ان کا حساب جو ہے ہوگا لیکن اسی رسوائی کے لیے اور زجر و تعبیق کے لیے ڈانٹ اور ڈپٹ کے لیے اور ان کو ذلیل کرنے کے لیے نادم اور شرمندہ کرنے کے لیے ان کا حساب ہوگا اور ہے اور یہ بھی یہ بھی ایک شکل ہے کیونکہ کفار کے بھی اپنے درجات ہیں کفار کفار کے اپنے اعمال کے درجات ہیں اور اس میں بھی اہل علم کا یہ کہنا ہے کہ یہ لوگ اپنے اپنے اعمال کے اعتبار سے جہنم میں عذاب کے مسق ہوں گے جاننا مزاق مستق ہوں کچھ لوگ ایسے توغات اور, ش... اور سرکش لوگ ہوتے ہیں جو خود تو کافر اور مشرق ہیں ہی یا مرحد لیکن ساتھ میں ان کے پاس ہزاروں لاکھوں لوگوں کی گردنوں کا خون ہے ہزاروں لاکھوں لوگوں کی گمراہ کرنے کی ذمہ داری ان کے اوپر ہے تو بہت سارے ایسی ان کے پاس گناہ در گناہ اور شرک در شرک یا کفر در کفر یا کچھ ایسے لوگ ہیں جیسے مثلاً وہ حدیث میں آتا ہے کہ من سن سہیے آپ کہ جس نے بری سنت یا برا طریقہ یاد کیا کان کان آیا کہ اس پر اس کا گناہ ہوگا اور وہ بھی جلمان عاملہ اور اس بندوں ان تمام لوگوں کا گناہ جو اس پر عمل کرتے رہیں گے اب جیسے مان لیجیے کسی بندے نے گناہ کو ایجاد کیا پہلی بار یا شرک کو کسی جگہ پہ پہنچا دیا اور اس کے پہنچانے کی وجہ سے لوگ گمراہ ہو گئے تو اب سارے لوگوں کے شرک کا گناہ اس کے سر جائے گا اس طرح سے ایسے لوگوں کے ایسے لوگوں کے گناہوں میں زیادتی اور ان کے عذاب میں زیادتی کا یہ چیز باعث بنے گی تو اس وجہ سے بھی جی جی جی جی جی حقوق العباد بھی ہیں اور ان کی وجہ سے ان کے گناہوں میں اور ان کی سزا میں زیادتی ہوگی تو علم کا اس, اس کے بارے میں یہ استدلال ہے کہ ان کو یہ خاص ابن محاصبت یعنی رسوائی کے لیے ذلت کے لیے اور ان کو نادم و شرندہ کرنے کے لیے اور ان کو یہ احساس دلانے کے لیے کہ دنیا میں وہ اپنے آپ کو بے تاج بادشاہ سمجھتے تھے دنیا میں وہ سمجھتے تھے کہ ہمارا کوئی محاذہ نہیں ہونے والا ہمیں کوئی پکڑنے والا نہیں ہے یا ہمیں کوئی ذلیل نہیں کر سکتا جیسے آج کل بھی کچھ اس طرح کے سرکش لوگ ہیں جو بے دریز قتل و خون اور لوگوں کو ہلاک کر رہے ہیں اور, اور اور جس طرح چاہتے ہیں شہر کے شہر تباہ کر رہے ہیں تو کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا حساب نہیں ہوگا کیا وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو کوئی ان کی ان گناہوں کو شمار نہیں کر رہا تو یہی وہ وقت آئے گا جب ان کا حساب ہوگا تو ان کو ایک ایک گناہ کو شمار کر کر کے ان کی ان کی ان سرکشیوں کو انہیں احساس دلایا جائے گا ندامت بھی ہوگی ان کو ہر ہر چیز پر ایک ایک شاک لگے گا کہ اب ہمیں اس چیز کی وجہ سے اور شدید گناہ ہو رہا ہے اور شدید عذاب ہونے والا ہے ہمیں ولا عید بقیف رب <رَبِّهن> کاش کے تم دیکھو اس وقت جب وہ لوگ اپنے رب کے پاس کھڑے ہوں گے اعلی علیہ کیوں کیا یہ حق نہیں ہے کیا یہ حق نہیں تھا یہ بات تم تک پہنچائی گئی تھی تم سے تمہیں ڈرایا گیا تھا جہنم سے اور آخرت سے کیا یہ حق نہیں تھا کالو بلا اور ہمارے رب کی قسم بے شک بلا شبہ یہ حق ہے اور حق تھا الا فدوک تو اللہ کہے گا جاؤ اور عذاب چکھو عذاب کو عذاب کو چکھو دیکھیں آپ ان سے اقرار کروایا جائے گا اور ان کو اس بات پر ندامت اور توبیق کی جائے گی ڈانٹ لگائی جائے گی رسوا اور ذریعہ کیا جائے گا اور ایک اور ایک اور جگہ وقفو انہ مسئولون ان سے سوال کیا جائے گا ایسے نہیں کہ جہنم میں ایک دم پھینک دے جائے بلکہ ان کو روکو ان سے سوال کیا جائے گا ان سے پوچھا جائے گا تم نے جو کچھ بھی کیا تھا وہ کیا تھا اور کیوں تھا اسی طریقے سے بعض الما کا یہ کہنا کہ نہیں ان کا حساب نہیں ہوگا بعض الما کہتے ہیں کہ کفار کا حساب نہیں ہوگا اور ان کے پاس وہ دوسری آیت ہے وہ کہتے ہیں کہ مجرموں سے ان کے گناہوں کے بارے میں سوال نہیں ہوگا اب اس آیت کا جواب آپ کیا دیں گے قرآن کی آیت کہتی کہ ولا بہم المجرمون مجرموں سے ان کے گناہوں کے بارے میں سوال نہیں ہوگا جی پر ایک کتاب دی جائے اگر کوئی جواب دے دو کل آپ نے جو ہے اعمال کے اعتبار سے ان کو جو ہے دیا جائے اور وہ لے کریں اور کاٹروں کو جو سیدھا سیدھا حساب دیں گے ان کو جہاں ہمیں ان کے بات صحیح ہے آپ کی لیکن میں جو سوال کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ قرآن کی ابھی یہ ایک آیت کہتی کہ انہیں روکو ان سے سوال کیا جائے گا ٹھیک قرآن کی آیتیں بیٹھ جانا اور دوسری جگہ قرآن کی اصور ہے کسف میں اللہ نے فرمایا کہ مجرم کے مجرموں سے ان کے گناہوں کے بارے میں سوال نہیں ہوگا تو قرآن کی دونوں آیتیں بظاہر ایک دوسرے کے خلاف رہی ہیں اس دونوں کے درمیان آپ کس طرح سے اس کو کیسے سالو کریں گے اس کو آپ بتائیے تو یہ حق میں اور اس طرح چاہیے اس کو جہنم پھر سے کہیں کیا کہا آپ نے جہنم دکھا دیتے تھے ہمارے ہاتھ میں اس میں ان کے چناؤ ان سے سوال نہیں پوچھا جائے گا اس کا مطلب کیا ہے واضح نہیں ہو پا رہا جب آپ کو آپ بتائیں اپنی سفائی پیش کرنے کا موقع نہیں دیا جائے گا لیکن آج تو یہ کہہ رہی ہے کہ لاس ال انزرو بہم ان کے گناوں کے بارے میں سوال نہیں ہوگا جنت جو ہے جنت میں بغیر اجازت دیں گے لیکن جنم بھی ان کو ڈائریکٹ جنگل میں لا دیا جائے گا ان سے پوچھا نہیں جائے گا لیکن دوسری جگہ کری کہ واقفوں ہو نے روک ان سے پوچھا جائے گا قرآن ہی کی جو یاد کریے آپ بتائیں نہیں بھائی دیکھیں میں آپ بول رہا ہوں دو آئے تھے ہمارے پاس واقف روکو ان مسولون ان سے سوال کیا جائے گا مسغول ہیں یہ لوگ مسول ذمہ دار ہم آج بولتے ہیں لیکن اصل مینیگ ہے جس سے سوال کیا جائے مسول مطلب جس سے سوال کیا جائے ان سے پوچھا جائے گا سوال کیا جائے گا انہیں روکو اور دوسری جگہ والن ضرورجرم مجرم مجرموں سے مجرم سوال یہاں پہ کفار سب سے پہلے داخل مجرم میں سب سے پہلا سب سے بڑا کفار کا ہے تو مجرموں سے ان کے گناہوں کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا یہ والی بات جو ہے کئی آ رہی ہے حکم اللہ <سؤال> اور اگر تو اس کے بارے میں پوچھا جائے گا اور یہ جواب کسی حد تک مطلب معقول لگ رہا ہے لیکن دراصل علماء نے یہ جواب نہیں دیا اس کا جن کے پاس سوال حساب کا نہیں مطلب یہاں سوال یہ ہو رہا ہے کہ ان سے پوچھا جائے گا ایک جگہ کی آیت بتائے تاروز آپ بتائیں ان کو حساب ان کی نظامت کے لیے اور ان کو یہ احساس دلانے کے لیے تم نے یہ کیا ہے بتایا جا رہا ہے تاکہ ان کو حساب لیا جا رہا ہے بلکہ صرف ان کو صرف بتایا جا رہا ہے نہیں نہیں نہیں آپ دیکھیں لفظ سوال ہی ہے یار وہ کہاں یادوں دیکھیں ایک آپ کہہ رہی ہے مسکول دیکھیں مسکول سوال سے ہے ٹھیک ہے انہیں روکو ان سے سوال کیا جائے گا دوسری آپ کہہ رہی ہے کہ ولا ان کے جمع ہے کا سیوا ہے یوس سوال کیا جاتا ہے ولا یوس سوال نہیں کیا جاتا یا نہیں کیا جائے گا کا سیوا ہے ان جنوبین ان کے گناہوں کے بارے میں المجرمون مجرموں سے تو دیکھیں سوال کا لفظ یہاں بھی ہے سوال کا ہے تو دونوں آیتوں میں ایک ہی آخری آخری آپشن ہاں کچھ آیتوں کو بدل کر اور وہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ اور وہ رائے ہو جاتے تھے جی بادشاہ ہوتے تھے وہ اپنی طرف سے نک کر کے اللہ کی طرف سے ہاں ہاں جان کچھ کے علم جانے کے بعد جو حجت کرتے ہیں جو ظالم لوگ جان پوچھ کر شفٹ کرتے ہیں آپ کے لا بتائیں کہ یہ ممنین ہوں گے نہیں نہیں کفار ہی ہے یہ کفار ہیں ہاں تو ایک طرف سوال کیا جا رہا ہے ایک طرف کہا ہے کہ نہیں کیا جائے گا سوال کا چلے میں ہاں آخری جواب ہاں آخری جواب تو اس کو اس بات پر محسوس کیا جائے گا قیامت کے دن بہت سارے ان کے مقامات ہوں گے یہی جواب ہے سے نہیں پوچھا جی جی کیا یہ مطلب ہے سے ایسا محسوس کا ہوگا جس سے ان کو ہوگا بتا کیا نہیں نہیں اصل دیکھیں گے مدا آپ کو سن لیجیے جواب سنے گا آپ جواب دے دیا جواب صحیح اب مسئلہ یہی ہے کہ وہ تو جواب تو کتاب میں ہے لیکن اصل جو ہے یہاں تھوڑا سا دماغوں کو کک لگانا مقصد ہے کہ لوگ خود سے اس چیز کو آپ لوگ خود سے تفقع کریں غور کریں ان چیزوں میں اچھا ہوتا ہے یہ اس کا جواب یہ ہے کہ قیامت کے دن بہت سارے مقامات ہیں بہت سارے مقامات ہیں اور بہت ساری جگہوں پہ بہت سارے کام ہوں گے تو کوئی کوئی جگہ ایسی آئے کی جہاں پہ کہا جائے گا کہ ان سے ان کو نظر انداز کیا جائے گا ان سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا ان کو ہٹا لگتا ان کی طرف اللہ تعالیٰ دیکھے گا بھی نہیں ان سے ان سے کلام بھی نہیں کرے گا ان کو بالکل جیسے کہتے ہیں کہ ایک دم و خواہ کر کے چھوڑا, چھوڑا ہوا ہوگا کہ ان سے کچھ بتم یہ مطلب ہے شاہد کا کہ ولا یوس اروب ہی مجرم کے مجرموں سے اب ان کے گناہوں کے بارے میں کوئی سوال ہی نہیں ہوا اور ان کا کوئی حساب و کتاب بھی نہیں ہو رہا میں نے کل یہ بات کہی دی شاہن کہ دراصل قیامت کے دن کے سارے مناظر جو ہیں حقیقت میں اگر دیکھا ہے تو اہل ایمان کے یہی ہیں اصل اعتبار اہل ایمان کا ہے وہاں پہ کفال میں کوئی اعتبار ہی نہیں ہے ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے تو ایک وقت ایسا گزرے گا ایک موقف اور ایک ایک جگہ ایک مقام ایسا ہوگا جہاں پہ بھی کوئی حیثیت نہیں ہے یہ بالکل ہم, ہمارے ہمارے ہم اچھوت کی طرح ان کو ایک طرف پھینکا ہوا ہوگا کوئی ان کو نہیں پوچھنے والا ہے لیکن جب حساب کتاب کا کام شروع ہوگا دوسرے موقف میں دوسرے ٹرم میں ایک اور وقت آئے گا دوسرا ایک, ایک سیشن آئے گا جب مجلس دوسری لگے گی اس مجلس میں جا کر کے اس موقع پر جب ان کی باری آئے گی تو ہر ہر چیز کا سوال ہوگا بات تو مختلف مقامات ہیں مختلف جگہیں ہیں جن میں بعض جگہوں پہ ان سے سوال نہیں کچھ بھی نہیں پوچھا جائے گا ان کا حال تک نہیں پوچھا جائے گا تمہارا حال کیا ہے اور نہ گناہ کے اور کچھ نہیں بالکل نظر انداز پڑے ہیں ایسے ہی بے شین پریشان کھڑے ہیں وہاں اور دوسری طرف جب حساب کتاب کا سیشن شروع ہوگا وہاں پہ ان سے پوچھا جائے گا اس طرح سے دونوں آیتوں کے درمیان تدبیق ہو جاتی ہے کہ ان سے سوال ہوگا بھی بعض جگہوں پہ اور بعض جگہوں پہ کوئی سوال نہیں ہوگا ٹھیک ہے جی جی جی نہ یہ سب کے بارے میں اس میں گفار میں کسی کی وہ نہیں ہے تخصیص یا اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ بعض سے ہوگا بعض سے نہیں ہوگا یعنی کوئی کہہ سکتا تھا کہ بعض گفار سے ہونے سے ابھی آپ لوگ تفصیل کر رہے تھے جو سرکش ہیں جو تحریر کرنے والے ہیں ان سے ہو اور جو ایسے ہی ان سے نہ ہو یا برعکس ایسا نہیں ہے کچھ نہ حساب کتاب پل سات سے پہلے ہے حساب کتاب پل شراب سے پہلے اور ابھی ہمارے ترتیبیں پل کلسات بعد میں آ رہا ہے ٹھیک ہے پل یا جسر یا کہیے کہ وہ کبری یا فلائی اوور یا جو بھی آپ کہیے اس کو وہ جو, وہ جو پل ہے وہ جو پل ہے وہ جہنم کے اوپر سے گزر رہا ہے پل شراف جسے کہا گیا ہے وہ مالیجی نجی جو, جو مین جہنم ہے اور ادھر میدان محشر ہے اور ادھر جنت ہے بیچ میں جہنم ہے تو جہنم کی اس میدان محشر سے شروع ہو کر کے یہ اس طرح سے کبری جا رہی ہے جہنم کے اوپر سے جا رہی ہے جنت کی طرف کو باسنجھائی تو اب یہ میدان محشر میں یہ کام سب ہو رہے ہیں حساب کتاب کے نظام کے اس کے بعد میں پھر یہ جب سب حساب کتاب ہو جائے گا ابھی آگے آئے گا انشاءاللہ اس کی تفسیر کر دی جائے گی پورے طور پہ تو اب کیا ہوا آپ نے کتاب دے دی مبارک ہو بھی کیا نام ہے آپ کا عامر اللہ بھائی آپ کو مبارک ہو کتاب ماشاءاللہ وہ اور یہ علم اور جواب بھی آپ کو مبارک ہو اور امید ہے کہ سب لوگ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ کتاب میں تو موجود ہے لیکن جی جی جی لیکن انشاءاللہ یہ چیز لیکن اس کا فائدہ کیا ہے سنے سنے سنے سنے اس چیز کا آج یہ سبق ملتا ہے کہ آئندہ جب بھی کوئی محاورہ یا دورہ علمیہ ہو آپ لوگوں کا آپ اس کو پہلے پڑھ لیں نہیں میں میں کے وہاں تھا علیہ پڑھ رہا ہاں ہاں وہ صحیح ہے کہ انسان مطالعہ کر لیتا ہے تو علم جو ہے پختہ ہو جاتا ہے اور سوال جواب مناقشے سے بھی علم پختہ ہوتا ہے اچھا تو <تصفح> اب اس کے بعد یہ مسئلہ حل ہو گیا کفار سے بعض جگہوں پہ سوال ہوگا اور بعض جگہوں پہ بطور تزلیل کے بطور رسوائی کے بطور توبیق کے کچھ بھی نہیں پوچھ جائے گا ان کو بے وزن سمجھ کر کے ان کو بے وقعت بے حیثیت سمجھ کے چھوڑا ہوا ہوگا اسی وقت یہ ہوگا ان سے کوئی سوال نہیں ہوگا ایک اور یہاں پہ کیا نام ہے وہ ہے سوال یا کہیے ایک نقطہ ہے کہ کیا حساب سب لوگوں سے ہوگا یعنی کفار کی بات تو ہوگی یعنی حساب ہوگا کفار سے بھی مومنوں سے بھی تو کیا سارے مسلمان مومنوں سے حساب ہوگا जी कुछ लोग मुस्तना है इससे कितने हैं सत्तर हजार की रिवायत बहुत मारूफ है सत्तरवा रिवायत बहुत मारूफ है किस... जी उसके बाद एक और रिवायत है कि हर एक हजार के साथ सत्तर हजार और تو چار لاکھ ستر ہزار قریب کتنا اسی ہزار کتنا ہوتا ہے انچاس لاکھ جی انچاس لاکھ ہے کہ پانچ لاکھ اچھا تو میں نے کل پانچ لاکھ کہہ جو تھا ہاف ملین کا تھا میں نے آدھا ملین کا تھا میں نے کل نا ہاں میرے ریم میں پانچ لاکھ کا ریم میں تھا ہاں ہاں تو پانچ ملین ہوگا تقریباً وہ جبر ہو جاتی قسم جو جبر ہے وہ سب جو ہے جبر کرتی جاتی ہے اسی کو ملا کے پچاس لاکھ بنے نا ہر ایک کے ساتھ والی بات مجھے یاد نہیں ہو سکتا وہ کہیں جو ہے کیا نام ماں کل ایسی روایت ہے مطلب میرے ذہن میں نہیں ہے سر کی روایت اسی میں لکھا ہے آپ کے اس میں اچھا نہیں نہیں اس میں اس میں جو مشہور روایت وہ یہی ہے کہ ایک روایت سبرین الف کی اور دوسری کہ مہاکل الفرین الف, الف. تو یہ ادلاج ادلاج اسم جی اس میں ادراج نہیں وہ والی روایت اس میں راج ہوگا وہ والی وہ نام ہے میں میں نے اس کو مطلب جب تلاش کیا ہے وہ والی روایت مجھے نہیں ملی ہے لیکن اس میں ایک اور روایت ہے جس میں کہ وہ سلاخیاتی حافیاتی رب دی کہ تین لب میرے رب کے لبوں میں سے تین لب بھی انہی لوگوں میں سے ہیں جو بغیر حساب کے اب آپ دیکھیں اندازہ کر لیں پچاس لاکھ لوگ ہمارے انڈیا میں پاکستان میں ایک ایک شہر میں ایک ایک ڈیڑھ ڈیڑھ کروڑ ہوتے ہیں ہمارے تو پچاس لاکھ کی کیا حیثیت ہے کچھ نہیں ہے پچاس لاکھ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مزید انعام کیا مزید فضل کیا کہ وہ اپنے تین لف بھی دے دیے ہیں ایسے لوگوں میں جن کو حساب کتاب نہیں ہوگا یہ خاص اللہ کے فضل سے جنت میں چلے جائیں گے جی ان کے علاوہ بھی مزید اللہ کا لف کتنا ہوگا وہ الگ آتا ہے یا اللہ تعالیٰ اپنے لف میں کتنے لوگوں کو اٹھائے گا وہ الگ آتا ہے ٹھیک ہے تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا کہی علم میں ہے لیکن یہ روایت بھی ہم نے مجموعے طرق سے اس کو حسن قرار دیا اور قابل حجت ہے یہ روایت صحیح ہے لف یعنی دونوں ہاتھوں سے ملا کے جو ہم اٹھاتے ہیں اس کو تو چلو بولتے ہیں ہم لوگ ایک ہاتھ ایک انگلی اس, اس کو. دو چلو دو چلو یا ایک مد جسے کہتے مدھ عربی مد کہا گیا اس کو مد بھی کہا جاتا ہے تو دو چلو ملا کے ایک لپ ہوتا دو ہاتھوں میں اٹھاتے ہیں چاول گیہوں وغیرہ ہم اٹھاتے ہیں نا اس طرح سے تو اسی طریقے سے جی اس کے بعد ایک سوال یہ ہے کہ کیا ٹھیک ہے حساب سب سے ہوگا تو کیا امبیا سے حساب ہوگا وہ لوگ جواب دیں جنہوں نے مذکرہ نہیں پڑھا ہے حساب اچھا کیونکہ جب سوال کاروائی شروع کرنے کے لیے جب لوگ ادبر سلام کے گئے نفسی نفسی مجھے اپنی نفسری پڑی علاقہ مجھے پتہ نہ دے سب معلوم ہوتا ہے کہ ان سے بھی ایت حساب سے حساب ایسی نہ تو اس کا دے سکتے ہیں کہ آپ حصول نے دعا کی وہ امت کو تعلیم دینے کی نہیں کی اس کا جواب یہ بن سکتا ہے کیونکہ بہت سی کیونکہ اللہ نے آپ کو فرمایا کہ اللہ گرمی کے سارے گناہ جو متقدم متاثر اگلے پچھلے سارے میں معاف ہیں تو یہ تو آپ کو شروع میں ہی دے دیا گیا ہے تمغہ یا خوشخبری تو ایسی صورت میں حساب ایسی دھا کا مطلب امت کی تعلیم ہے والدہ کے بارے میں یہ کہا کہ پائے گا ہاں سورہ معدہ جی جی جی ٹھیک ٹھیک ہاں اور اصل میں آپ سوال دیکھیں ایک جواب دینے سے پہلے میں یہاں پر تھوڑا سا یہ سوال کسی بہر انعام والا نہیں ہے لیکن یہ سوال جو ہے یہ سوال جو ہے علمی انعام والا ہے فخری انعام ہے یہ جی حدیث ہے آدمی ٹھیک پانچ چار چیزوں کے بارے پوچھ لیا جائے پانچ چیزوں کے بارے میں جی تو اس میں ایم بھی شامل ہے شامل ہاں اچھا آپ مجھے یہ بتائیے اتنے دور آپ کیوں جا رہے ہیں اتنے دور کیوں جا رہے ہیں کیا پتہ امت کے لوگوں سے افضل ہے احسن دونوں جواب آ گئے آپ خان صاحب نے جواب دیا اور مس اللہ بھائی نے کہ دونوں سامنے آ رہی کہ اصل میں ابھی آپ دیکھیں ہم اس جسٹ پہلے گفتگو کر رہے تھے کہ پچاس لاکھ کے قریب لوگ بغیر حساب کے جائیں گے جنت میں تو یہ عام مومنین ہوں گے اللہ نبی کی امت کے لوگ ہوں گے تو جب یہ لوگ جا رہے ہیں بغیر حساب کے تو نبی تو امت سے افضل ہیں تو انبیاء کا بھی بدرجہ اولا حساب کتاب نہیں ہونا چاہیے اچھا اور جو سورہ معدہ میں جو بات کہی گئی ہے علیہ السلام سوال کیا گیا اور بلکہ جو ہے کیا نام ہے فرنس الدین کہا <سلیم> گیا کہ ہم ضرور سوال کریں گے ان لوگوں سے جن کے پاس نبیوں کو بھیجا گیا اور مر یعنی نبیوں اور رسولوں سے بھی سوال کریں گے تو یہ جو بات ہے وہ دراصل ان کے اعمال کا حساب کتاب نہیں ہے بات سمجھائی نبیوں کے اعمال کا حساب کتاب نہیں ہوگا بلگ, ہاں بلکہ نبیوں سے یہ سوال ہوگا کہ کیا تم نے اپنی قوم کے پاس جا کر کے تبلیغ کی رسالت پہنچائی کی نہیں پہنچائی جی ما جا او جی تم جی ہاں ہاں ہاں تو یہ چیز ہے کہ انبیاء سے سوال اس وقت حالانکہ اللہ جانتا ہے کہ انبیاء نے پہنچائی ہے دعوت لیکن سوال اس لیے ہوگا کہ بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو یہ کہیں گے کہ اللہ ما جا من ندین والا بشیر ہمارے پاس کوئی بشیر النسد نہیں آیا نورس والی قوم بھی خاص کر کہے گی اور نورس پریشان رہے کہ کیسے کر کے میں ثابت کروں کہ جو ہے میں جو ہے میں نے پہنچایا تھا تب اللہ کہے گا کہ کیا تمہارے پاس کوئی گواہ ہے تو وہ کہیں گے ہاں امت محمدیہ جو ہے میرے لیے گواہی دے گی تو آپ دیکھیں گے یہی والا اس کا نام اگر ہم حساب کتاب رکھ دیں انبیاء کے حساب سے مراد یہ والا ہے سوال ہو جس کا تعلق ابلاغ سے اور تبلیغ سے ہے پہنچانے سے رسالت و شریعت کو اور لوگوں تک حجت پہنچا دینے سے ہے تو بے شک انبیاء سے سوال ہوگا اور حساب ہوگا لیکن رہی بات انبیاء کے اپنے اعمال تو انبیاء کا اس میں حساب کتاب نہیں ہوگا کیونکہ وہ امت سے افضل ہیں جب امت کو یہ چیز ملی ہوئی تو انبیاء امبیا وغیرہ والا ہے ٹھیک ہے لیکن یہ عمل انبیاء کا خاص ہے جو انبیاء ہی کے ساتھ خاص ہے کیونکہ یہ, یہ چیز اللہ نے ان کو حکم دیا کہ تم پہنچاؤ پیغام یہ امت کے ساتھ, ساتھ خاص نہیں اور یہ سوال بھی ہے کہ یہ امبیا کی دعوتی ذمہ داری کی پوچھ نہیں ہے بلکہ ان سے یہ کہ امت کے سامنے حجت یہ ان کی رسالت کا کی جواب دہی نہیں ہے بلکہ سامنے امت کے انبیاء کی طرف سے گواہی ہے کہ ہم نے دوسرے پہنچایا جی ان کا حساب سے کیونکہ دراصل اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے گیارہ میں اللہ تعالی کو پتا ہے اور انبیاء نے کوئی بھی ایک بار جان لیا کوئی بھی نبی یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ کوئی بھی نبی اپنی زندگی میں ناکام نہیں ہے یعنی بعض انبیاء ایسے بھی آئی ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوگا ایک کسی پر ایک ہوگا کسی پر ایک بھی نہیں ہوگا پر امتی جس نے ان کی دعوت قبول کی کیا جس نبی نے جس, جس نبی کو کسی نے نہیں مانا تو کیا وہ نبی نوز ناکام رہے اپنی دعوت میں ہمارا <سؤال> اعتقاد ہے کہ سارے انبیاء نے کما حقہ رسالت کا حق ادا کیا ہے اور کوئی بھی نبی اپنے حق ادا کرنے میں ناکام نہیں ہے لیکن یہ اللہ تعالی کی مشیت تھی کہ اللہ نے کسی کو ہدایت نہیں دی یا <سؤال> کسی کے ساتھ ایک یا دو لوگوں کو ہدایت دی بات میں آئی تو انبیاء نے سارا حق ادا کر دیا انبیاء معصوم ہوتے ہیں یہ ہمارے ہمارا عقیدہ ہے صرف ہمارے نبی کے لیے نہیں تمام انبیاء معصوم عام آن الخطا ہوتے ہیں اور معصوم عام الخطا کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ان سے غلطی سرزد نہیں ہوتی ان سے غلطیاں کہو یا اس کو ہم ایک بھول چو کہو یا مسٹیک ہلکی سی کہو وہ ہوتی ہے سرزد لیکن وہ اس پر برقرار نہیں رکھے جاتے ان کو چھوڑا نہیں جاتا بلکہ فوراً اس کی اصلاح کر دی جاتی ہے واسمیائی تو امبیا معصوم ہے اور انبیاء اپنا حق ادا کرنے والے ہیں کسی بھی نبی سے کوئی تفسیر اور خامی اور کمی نہیں رہ گئی اب یہ ہے کہ انبیاء سے دراصل یہ جو سوال ہو رہا ہے وہ حقیقت میں ان کی قوموں پر ہی اظہار حجت کے لیے ہے حجت قائم نہیں کرنا ہے اظہار حجت ہے اور یہ اظہار حجت اس لیے ہے تاکہ اللہ تعالی کا عدل ثابت ہو اللہ تعالیٰ کا اس وقت جو فیصلہ ہوگا ہر انسان مطمئن رہے کہ ہاں واقعی معنی میں اللہ کا اللہ تعالیٰ عادل ہے وہ ظالم نہیں ہے ظلم ہم نے ہی کیا تھا نبی آئے تھے لیکن ہم نے نہیں مانی بات سمجھنے کے نہیں اور اسی پہ کھانا میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہاں پہ اس میں کہا گیا سورہ سورج زمر کے آخری آیت کیا ہے سورہ زمر کی آخری آیت آخری آیت وکیلا آپ دیکھیں کہ فرشتے اللہ تعالی کی تعریف بیان کر رہے ہوں گے تصویر بیان کر رہے ہوں گے اور لوگوں کے درمیان فیصلہ کز یا ان کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا حق کے ساتھ وکیلا اور کہا جائے گا کون کہے گا الحمدللہ رب العالمین کون کہے گا جنب دلوقت، جنب دلوقت، جنب دلوقت، ہاں ہا. وکیل الحمد رب العالمین اور کہا جائے گا کہ اللہ کے لیے رب العالمین کی بھی ساری تعریف ہے آپ تھوڑا سا پہلے سمجھیں کہ وَقُوز بِالحق. ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا حق اور عدل کے ساتھ سب کے درمیان تمام مخلوق کے درمیان فیصلہ کر جائے گا حق کے ساتھ اور جب فیصلہ ہو جائے گا تو پھر کہا جائے گا کہ الحمد للہ رحمت اللہ یہ کون رہے گا جنتی لوگ آراف اللہ تعالی فرشتے, فرشتے؟ امبیا تو سب کو اکٹھا کر دو سب کو ہو گیا سارے لوگ جو اتنے بھی وہاں مخلوقیں ہوں گی جتنے بھی اہل موقف اہل موقف جتنے لوگ ہوں گے اس میدان میں اس جگہ بس امبیا فرشتے اور جنتی جہنمی ساری مخلوق کہہ دے گی آپ تھوڑا سا فریش ہو رہے آپ کو نہیں جا ہے ساری مخلوق یہ کہے گی کہ الحمد للہ رب العالم یعنی جب فیصلہ ہو گیا سب کے درمیان تو اس فیصلے پر اللہ کی تعریف کی جائے گی حالانکہ وہاں پہ بہت سے لوگوں کو جہنم کا فیصلہ ہوا ہے اللہ کی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف اس لیے ہوگی کہ اللہ تون نے حق کے ساتھ فیصلہ کیا تو نے عدل کیا انصاف کیا تو نے کسی پر ظلم نہیں کیا تو وہاں پہ وہ اہل موقف وہ لوگ بھی اور آپ کو میں اشارہ کروں تھوڑا سا کہ وہ لوگ آپ کو پتا ہوگا شاید آپ نے سنا ہو کہ جنت اور جہنم کے بارے میں ان شاء اللہ ذکر آئے گا کہ جو یہ, یہ ایک مسئلہ ہے سوال ہے کہ کیا جنت اور جہنم دونوں ہمیشہ ہمیشہ برقرار رہیں گی تو اہل سنت والجماعت جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ جنت تو ہمیشہ برقرار رہے گی لیکن جہنم کے بارے میں اکثریت اہل سنت کی یہ کہتی ہے کہ جہنم بھی ہمیشہ رہے گی بعض اہل سنت کے علماء کا کہنا ہے کہ جہنم فنا ہو جائے گی ٹھیک تو ان لوگوں کی جو دلیلیں ہیں ان میں سے یہ بھی ایک دلیل ہے وکیل الحمد للہ رب اللہ کہ سارے کے سارے لوگ اللہ تعالیٰ کی وہاں تعریف کریں گے سب لوگ اپنے قصور کا اعتراف کر لیں گے اور اللہ تعالیٰ کے عدل کا اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے سے ان پر تخفیف ہوگی اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی اس, اس چیز کو کسی نہ کسی وقت جا کر کے ضرور اس پر ان کی تخفیف کرے گا اور ان کو معاف کرے گا یہ بہت لمبے کبھی کبھی کسی زمانے میں جا کر کے یہ ان ان کی ایک استعلال ہے حالانکہ صحیح نہیں استدلال مقبول نہیں ہے یہ استدلال مقبول نہیں ہے لیکن یہ ہے ان کی دلی کہ سارے اہل موقف اللہ کی تاریخ کریں گے تو بات, بات یہ چل رہی تھی کہ انبیاء کا حساب اگر ہوگا تو وہ صرف ان کی قوموں پہ اظہار حجت کے لیے ہوگا اظہار حجت اور اقرار اد اور اپنے آپ کے خود کے تقسیم اور خامی اور اپنی آپ کی اپنی برائی اور اپنی کمی کا اقرار کرنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے عدل کو اللہ کی رحمت کا اظہار کرنے کے لیے کیا کہ اللہ گا کہ میں دیکھو تمہارے پاس یہ نبی بھیجے اور یہ کتابیں نازل کی تمہیں اس طرح سے ہدایت پہنچائی گئی تو اس وقت ان کو پتہ احساس اس بات کا مکمل ہو جائے گا ایک طرف احساس ہوگا ایک طرف کہنا نام ہے اس لیے امام ابو حریفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن کوئی بھی کافر نہیں ہوگا قیامت کے دن کوئی بھی کافر نہیں ہوگا کیونکہ اس وقت سارے لوگوں کے سامنے حقیقت واضح سب ایمان لے آئیں گے لیکن ایمان مقبول نہیں ہوگا اس وقت ان کا لیکن ایمان سب لے آئیں گے کیونکہ کہیں گے کالو بلا وربنا ربینا ارے صحدہ کالو بلا و تو وہ ایمان سب لے آئیں گے یعنی ہر سارا ہر شبہ دور ہو جائے گا سارا اشکار دور ہو جائے گا اور وہ ساری حقیقت کا اعتراض کر لیں گے اپنی خامی اپنے گناہوں اپنی غلطیوں کا احساس کر لیں گے نبیوں کی سچائی واضح ہوگی اللہ کے حکم اور اللہ کی شعر کی سچائی واضح ہوگی اور اللہ کے اللہ کے بارے میں جو کچھ اور قیامت کہا گیا تھا سب کی حق اور حقائت واضح ہوگی اور سب اس کا اقرار بھی کریں گے جی موت کے وقت تو ہو جاتا ہے لیکن اصل میں اس بندے کا اقرار اور زبان سے اس کے کہلانا یہ کام قیامت میں ہوگا اس کو یقین تو اس وقت ہو جاتا ہے بلکہ موت کے وقت کیا وہ فوراً اس وقت کیا نام ہے قبر میں جاتے ہیں حالت نظر سے لے کر کے قبر کے سارے مسائل میں لیکن اس وقت جا کر کے وہاں پہ ان سے زبانی اقرار کروایا جائے گا سب کے سامنے ساری مخلوقوں کے سامنے وہ اعتراف کریں گے اب کچھ اور بھی چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں اس میں حساب کتاب میں کہ سب سے پہلے کس کس امت کا حساب ہوگا اب جائے سی بات ہے اس میں یہ کہنے والی بات یہ کوئی یہ نہیں کہ کوئی انسان کہنے اپنے اپنے اپنے کہہ رہے ہیں کہ ہمارا پہلے ہوگا یہ مسئلہ نہیں ہے بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے نبی علیہ نے اس بات کی طرح بشارہ کیا سہی حدیث میں کہ نحن الآخرون السابقون ہم آخری امت ہیں لیکن سب سے پہلی امت ہے قیامت میں ہم جو ہیں ہماری امت سب سے پہلے اس کا حساب کتاب ہوگا آخرت میں اس امت سے ہی شروع کیونکہ یہ اللہ نے اس امت کو دیکھیں آپ ایک چیز اور بھی ہے بلکہ اس کا ایک مطلب جو بندہ بعد میں آیا جو انسان بعد میں آیا تو حالانکہ اس کا قصور نہیں بعد میں آنے میں لیکن وہ اللہ نے چاہا اس کو بعد میں آیا یہ امت بعد میں آئی بہت سارا پہلے آتی کیونکہ پہلے آنے والی امتوں کے ساتھ بہت ساری ایسی چیزیں تھیں خصوصیتیں بہت ساری ایسی ان کے ساتھ بہت سی تخلیفیں بھی تھی اس کے ساتھ سختی تو انہوں نے خود اپنے اوپر لاگو کی تھی لیکن بہت سے امتوں کے پاس جیسے مان لیجئے ان کی ان کے ان کے نبیوں کی عمریں بہت ہوتی تھیں ان کی عمریں بہت ہوتی تھیں اور بہت ساری چیزوں ان کے پاس بہت تکالیف نہیں تھی بہت ذمہ داریاں نہیں تھیں بہت بہت ساری آسانیاں تھیں اور جب چاہتے کوئی معجزہ مانگ لیتے جب چاہتے کوئی اللہ سے نعمت مانگ لیتے منہ نہ سلمان حاضر ہوتا مائدہ دا سما مانگتے آسمان سے ماں یعنی پوری کی پوری میز اور پورا دسترخوان مانگتے تو یہ سب کام ہوا کرتے تھے تو پرانی امتوں کو بہت سی چیز ملی ہیں تو اس امت کو بہت سی چیزیں نہیں ملی تو اللہ تعالیٰ اس چیز کا معاوضہ اللہ نے دنیا میں بھی رکھا ہے بہت سارے طریقوں سے للت القدر کے ذریعے یا حرم شریف مکے میں نماز پڑھنے کے ذریعے آپ دیکھیں کہ مکے میں ایک نماز کا آجر کتنا ہے ایک لاکھ اب آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک لاکھ نماز انسان اپنی عمر میں کتنے سال میں پڑھے گا ارے پوری زندگی میں ایک لاکھ نماز نہیں پڑے گا وہ आप एक बंदे की एवरेज उम्र 60 साल हम मानते हैं आमतौर पे, अगर किसी की 70 साल मान लीजिए और वो आमतौर पे गुलगत के बाद फौरन हमारे यहाँ के माहौल में आम बंदा नमाज फौरन शुरू नहीं करता लेकिन अगर आप 15 साल की उम्र से नमाज शुमार कर लीजिए तब भी एक लाख नहीं पहुंचेगा अपने यहां की मस्जिदों में नमाज पढ़ने आप शुमार कीजिए किसी दिन एक दिन में पांच नमाज ए, एक महीने में किसी इस तरह से इसको मल्टीप्लाई करके देखिए एक लाख नमाजें उसकी साठ सत्तर साल की उम्र में भी नहीं पढ़ सकता लेकिन मक्के में जाकर के एक टाइम की नमाज एक, एक लाख के बराबर है तो गोया मक्के की एक नमाज जो है एक इंसान की अस्सी साल की जिंदगी के बराबर है यानी कोई बंदा अस्सी साल तक जिंदगी पाए और अपने मुल्कों में वो कभी हज के लिए उम्र के ना आए तो अस्सी साल तक और उनको दस साल की उम्र से नमाज पढ़ना शुरू कर दे तो शायद वो एक लाख तक नमाज पढ़ पाएगा पूरी जिंदगी में कितने साल में साठ साल में शायद साल पचपन साल में अगर वो एक लाख नमाज पढ़ेगा तो पचपन साल में अब यह तो तब से होगा ना तब से शुरू करेगा तो कितने साल से शुरू करेगा बीस साल से पंद्रह साल से शुरू करेगा तब भी वो सत्तर साल उम्र होगी उसकी समझ ले कि नहीं तो सत्तर साल उम्र पाए और पंद्रह साल से शुरू करे और बीच में फिर छोड़े ना एक भी नमाज तब जाकर के उसकी एक लाख होगी समझ ले कि नहीं तो गोया लमसम में आप यह समझ लें कि एक बंदा अपनी पूरी जिंदगी में एक लाख नमाज पढ़ता है ہمارے ملکوں میں اگر وہ حج پہ نہ آئے لیکن اللہ نے یہ عجر دیا ہے کہ اگر ایک مہینہ وہ رہ لے مکے میں تو سبحان اللہ کس نے لاکھ گویا وہ پرانی امتوں کی ایک پوری پوری امت کے برابر وہ اس نے عمل کا عجر پا لیا ہے کہ نہیں لہر تو قبل چورالی سال ایک انسان کی عمر کے برابر ہے تو لیکن نماز حرم کی نماز تو جو ہے ایک ایک دن میں آپ پانچ زندگیوں کے برابر نماز پڑھ رہے ہیں پانچ بندوں کے برابر سمجھیں کہ نہیں تو یہ ایک بلکہ یہاں ایک چیز یہ بھی ہے کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم وقتاً فوقتاً عمرہ اور حج کرتے رہیں حج تو چلو مشکل ہو گیا ہے اور زیادہ اس میں مزاحمت نہیں کرنی چاہیے لیکن عمرہ کریں اور دو چار دن نکال ہستہ مکے میں رہیں یہ زندگی محدود ہے اور شاید یہاں پہ ہمارا رہنا رہنا بھی محدود ہے ہمیں جانا چاہیے اور اس پر اس چیز کی کی حرص اور لالچ رکھنی چاہیے کہ اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے تو اس کا استفادہ کریں اللہ تعالیٰ ہم تمام کو توفیق بخشے تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس حکمت کو آخر میں بھی بھیجا تو اس کا معاوضہ بھی دیا کچھ اعمال کے طریقے سے بھی اور آخرت میں محاوضہ دے گا کہ سب سے پہلے ان کا حساب ہوگا یہ اس کا معاوضہ ہے اس کے علاوہ آپ نے فرمایا ایک اور چیز ہے کچھ سوال جیسے مثلا سب سے پہلے بندوں کے درمیان بندے سے کیا سوال کیا جائے گا تو اب اس میں دو قسمیں ہیں بندوں کا آپسی حقوق الباد کا سوال اور ایک ہے بندے کا اور اللہ کے درمیان حقوق اللہ کا سوال حقوق العباد کا جو محاسبہ ہوگا سوال ہوگا سب سے پہلے وہ دماغ اور خون کے بارے میں ہوگا قتل کے بارے میں ہوگا بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کسی کو قتل کیا یا جو قتل خون ہوا قتل وارت گری ہوئی جو لوگ پوری پوری امتوں کو پوری پورے شہروں کو تباہ کر رہے ہیں انہی خونوں کے بارے میں سب سے پہلا سوال ہوگا دیکھیں آپ انسان کی جان کتنی قیمتی ہے اس کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالی قیامت کے دن سب سے پہلا سوال اس جان کے بارے میں کرے گا کہ جو کسی ناحق خون بہایا ہے اس ناحق خون بہانے کا سوال سب سے پہلے ہوگا اور آپ جانتے ہیں کہ ناحق خون بہانے والے کے لیے شریعت نے دنیا میں بھی بہت ساری سخت سزائیں رکھی ہیں حدود رکھی ہیں اور آخرت میں بھی اس کے لیے جہنم میں جانے کے لیے خاطن مخالد الفیہ و غزیب اللہ علیہ کہ الفاظ کہیں کہ اللہ اس پر ناراض ہوگا اس پر لعنت کرے گا اور ہمیشہ جہنم میں رہے گا حالانکہ وہ ہمیشہ نہیں رہے گا لیکن اس کے لیے شدید ترین جو, جو اس کے لیے وحید ہے کہ پتہ نہیں کرتا رہے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ ہی کتنا رہے گا وہ یہ آپ دیکھیں بعض با چیزوں میں یہ جو علمی مسائل ہیں علم کلام اسے کہا جاتا ہے عقیدے کے مسائل کبھی کبھی, کبھی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ اگر اس میں بحث کر لیں آپ تو اس بحث سے اس چیز کی روح نکل جاتی ہے مثلا علم کلام ہمارے ہاں عقیدے کے مسائل کو علم کلام کہا جاتا ہے ہمارے مدارس کے اندر اور خاص کر ہمارے جو احناف کے مدارس ہیں آشاری اور معتریدی مدارس اس میں کیا نام ہے عقیدے کے مسائل کو کیا کہا تھا علم کلام کلام کا علم کلام یہی بات تو اس کو علم کلام اس لیے کہا کہ اس کے اندر صرف روکھی باتیں ہی ہوتی اعتراض کا ان قیلا اگر آپ جاؤ ہم ایسا کہیں گے اعتراض کیا جواب دیا تو اہل علم نے اس علم کلام کو سیکھنے کی بڑی مذمت کی ہے اور کہا کہ, اہل کہ علم کلام کی مذمت اس میں یہ والا عقیدہ نہیں سیکھا جاتا جو ہم پڑھ رہے ہیں اس یہ تو شرعی عقیدہ ہے اس میں علم کلام کے اندر وہ عقلی اور منطقی اور فلسفی ویسے ہوتی ہیں علم کلام کی سب سے بڑی محوصت یہ ہے کہ علم کلام کے ذریعے اللہ تعالی کی حیبت ختم ہو جاتی ہے لو سوال کرتے ہیں کیا اللہ تعالیٰ موجود ہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کہاں ہے کیسی ہے یہ سوال اگر یہ اس ان چیزوں کا جواب آپ اگر شریعت کی روشنی میں دیں تو شریعت کے الفاظ یا تو اللہ کے الفاظ ہیں قرآن کے یا اللہ کے نبی کے الفاظ ہیں تو آپ اللہ اس کے نبی کے کلام کو اپنی زبان پہ دوہرا کر جواب دیتے ہیں تو ہمارے دل پہ نام میں سختی نہیں آتی ہے لیکن جب آپ اپنی عقلوں سے سوچ کر کے اس میں غور و خوص کرتے ہیں تو دل پہ سختی آتی ہے اور اللہ الگ کی ختم ہوتی ہے اسی طریقے سے اب یہ مسئلہ ہے. ہمیشہ آپ لوگ اس بات کو یاد رکھیں جہاں بھی قرآن و سنت کے اندر کسی گنا پر سخت عید آئی ہے تفسیر نہ پوچھیں مثلا یہی کہ قاتل کے بارے میں اللہ اللہ نے فرمایا کہ جو ہے جو انسان جان بوجھ کے مومن کو قتل کرے گا فجزا جہنم اس کا ٹھکانا جہنم ہے خالدنفی ہمیشہ ہمیشہ رہے گا وہ غلطی اللہ علیہ اللہ اس پہ ناراض ہوگا وہ اور اس پہ لعنت بھیجے گا وہ عاد آزام آزیما اور اس کے لیے سخت ترین اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے اب یہاں پہ اب آپ نے جب یہ سن لیا کہ قاتل کو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رکھا جائے گا تو یہ سوال کبھی نہ کریں کیا شیخ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا قاتل کی طرح کبھی نہیں یہ سوال نہ کریں کیوں کیونکہ یہ سوال کر دینے سے جب اس کا جواب ملے گا نہیں نہیں وہ ہمیشہ نہیں رہے گا وہ جب اگر وہ توحید پہ مرا ہے تو کبھی نہ کبھی نکلے گا جہنم سے اس طرح کا سوال کر دینے سے یہ جو سخت وعید تھی اور اس کا جو ایک, ایک خاص اثر نازل ہو رہا تھا انسان کے دل پر فرق ختم جاتا ہے میں آئی؟ اسی لیے شریعت کے جو مطلق اور ایک عام عمومیات ہیں اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر اور اللہ کے نبی وسلم نے احادیث میں عمومی انداز میں امت کو تنبیہ کی ہے اور تحذیر اور ڈرایا ہے کہ مثلا آپ نے کہا کہ سباب المسلم و کفر اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کاغذ کاغر ہوگا یہ تفصیلیں جو شروع ہوئی علماء کی ہر نش کے بارے میں یہ کہنے لگ گئے علماء کہ نہیں, نہیں وہ کافر نہیں ہوگا اسلام سے خارج نہیں ہو گیا کیوں کیونکہ امت کے اندر کچھ نہ سمجھ کم عقل لوگ خوارج صفت لوگوں نے ایسے لوگوں کو کافر قرار دینا شروع کر دیا اور ان پہ کفر کے ٹھپے لگا لگا کر کے ان کو ان کو مردت کرنا شمار شروع, شروع کر دیا تو جب خوارج کا فتنہ جب سے شروع ہوا جنہوں نے چھوٹے چھوٹے گناہوں پر یا بڑے بڑے گناہوں پر لوگوں کی تکفیر شروع کر دی اور لوگوں کو کافر کر کے اور جہنم کے سرٹیفکیٹ دینے لگ گئے تب جا کر کے نصوص کی تفصیل شروع کی اور بتایا کہ نہیں اس سے بعد کفرے اقبال نہیں ہے کفر نہیں ہے کفر لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ لوگ آجی. بس اس کی تفسیر نہ کی جائے منتر کا سرت مطالبہ فقط کفر جو نماز چھوڑے گا جان گھس کے وہ کافر ہے بس اسی کو تفسیر نہیں دے کہ وہ کافر کفر اکبر ہے کفر اکبر ہے تفسیر کب کی جائے گی جب کوئی خاص بندے کے بارے میں یہ حکم لگا کوئی کہہ رہا ہو کہ یہ نماز نہیں پڑھتا یہ کافر ہے اس کے بارے میں تفصیل کے ساتھ ایک پازی اور ایک है جو ہے فیصلہ کرے گا کہ یہ کافر ہے بھی کہ نہیں لیکن کسی بھی نسل کے بارے میں جس میں ڈرایا گیا ہے چاہے کافر کہا گیا ہو یا جہنم کی بات یہ گئی ہو اب اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ اکر نصیب الدو اندین ظلم اکر نصیب الدین کہ وہ لوگ جو یتیموں کا مال کھا لیتے ہیں ظلمن چھوٹے چھوٹے بچے یتیم بچوں دبا لیا بچہ کچھ کہہ نہیں سکتا ان کے ہی اپنے لوگوں کے چچا معامت آیا تو فرمایا کہ ان دماع نسیب اتون امناوا یہ لوگ اپنے پیٹوں میں آگ کھا رہے ہیں وہ سیسر و شریرا اور جہنم کے اندر داخل ہوں گے شریر میں داخل ہوں گے جی جی اور تو یہ پڑھنا کیسا ہے و ان کتابوں کے پڑھنے کے لیے علما نے تحلیم کا فتویٰ دیا ہے کہ نہیں پڑھنا جائز نہیں ان کو پڑھنا وہی بات کہ اس کی تفسیر نہ کیجیے آپ کی مکرو ہے کہ مکرو تحری ہوئی صرف حرام ہے وہ کو جہاں بھی تحذیر کی جائے جہاں بھی شریعت میں چاہے وہ کسی منہج سے تحذیر کی جائے اب مثلا ہم کسی کسی, کسی, کسی فرقے سے ڈرا رہے ہیں آپ کو کہ وہ فرقے کے ساتھ والے لوگوں کے ساتھ اس میں مت کیجیے آپ آپ کو یہ نہ کیا وہ کاغذ ہیں کیا وہ مرتب ہیں نہیں ارے بھائی آپ کو ڈرانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ ہم نے ان کے بارے میں فتوا نازل کر دے کہ وہ کفار ہیں خلاص نہ یہاں پہ آپ کو یا کسی خاص بندے کو ہم یہ ہیں کہ ایسے لوگوں ساتھ نہ بیٹھو یا ان کی مجلسوں میں نہ جاؤ کیونکہ یہ اہل بدت ہیں بس کافی ہے تمہارے دین کو تمہارے قلب کو محفوظ کرنے کے لیے تو شریعت کے جو عمومیات ہیں جن میں تہذیب ہے اور اور اسی اور اسی طرح سے ہے یا ڈرانے کی باتیں کہی گئی ہیں یا تھمکیاں دی گئی ہیں چاہے کفر کی یا شرک کی یا جہنم کے عذاب کی ایسی چیزوں کی تفسیر اس وقت نہ پوچھیں جس وقت بیان کی جا رہی ہے اعتراض نہ کریں فوراً کے فوراً الٹا کیونکہ اس سے اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے میں کہ بات باہر نکل گئی تھی تو یہ ہے کہ امت کے درمیان سب سے پہلا حقوق العباد میں جو سوال ہوگا وہ قتل یا خون کے بارے میں ہوگا اور سب سے پہلا بندے کا اللہ اور اس بندے کے درمیان جو حیقوق اللہ ہیں اس کے بعد سوال ہوگا وہ سلاد کے بارے میں ہوگا حدیث میں آتا ہے کہ سوال سلاد کے بارے میں پوچھ جائے گا اور اگر سلاد صحیح ثابت ہو گئی تو پھر دوسرے اعمال اس کے لیے آسان ہوں گے اور وہ آسان مانے جائیں گے لیکن اگر یعنی ان کے اندر درگزر بھی کیا جا سکتا ہے لیکن اگر سلاد صحیح نہیں ہوئی تو پھر وہ بندہ ہلاک ہو جائے گا ٹائم کتنا ہوش سکے جی نہیں میرا خیال ہے ابھی ہم بہت دھیرے چل رہی ہے رفتار میں سوچا وزن وزن کے مسائل میں سوچا ختم کر جائے منٹ ابھی منٹ ہے نہیں سن اگر کسی نے کسی کو قتل کیا اور دنیا میں کساس کے بطور اس کو بدلے میں مار دیا گیا اس کو قتل کر دیا گیا تو پھر اس کا کیا ہوگا قیامت کے دن ٹھیک دیکھیں اصل میں قساس جو ہے یہ اس مقتول کا مکمل بدلہ نہیں ہے ظاہرسی بات آپ مجھے یہ بتائیے ایک بندے کو مار دیا گیا قاتل نے کسی کو قتل کر دیا اب وہ بندہ جو قتل ہوا اس کی جان گئی ٹھیک اور اس کے نتیجے میں اس کو اور اس کے, اس کے بچوں کو اس گھر والوں کو بہت سے نقصان ہوا لیکن جب اس کے بدلے میں قاتل کو کساسوں کو قتل کیا گیا تو کیا اس کو قتل رکھنے کا بدلا پورا ہو گیا ان کو نقصان پورا ہو گیا قطار نہیں یہ جو کساس ہے وہ حقیقت میں مقتول کا بدلہ نہیں ہے مقتول قتل کی وجہ سے اس کو قتل اس لیے کیا جا رہا ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے قتل کی ایک حد مقرر کی ہے دنیا میں قتل کی ایک حد مقرر کی گئی ہے اور وہ حد مقرر کرنے کی بہت سارے فوائد اور اس کی حکمتیں ہیں سب سے پہلی حکمت یہ ہے کہ جب اس کو قتل کر دیا جائے گا قاتل کو تو پھر قتل کا کام معاشرے میں رک جائے گا پھیلے گا نہیں ولکم فلحقہ کہ تمہیں احساس میں زندگی ملتی ہے بظاہر احساس میں جان لی جاتی ہے لیکن احساس کے ذریعے زندگی ملتی ہے دوسرے لوگوں کو پورے معاشرے کو زندگی بخشنے کے لیے اور جانوں کی حفاظت کرنے کے لیے کیساس کو وہ کیا گیا ہے لیکن جس بندے کو قتل کر دیا گیا اس کا مکمل سب... بدلہ نہیں مل گیا بلکہ اس کی وجہ سے جو جرم ہوا تھا وہ حقوق العباد میں جو دنیا میں حقوق ہیں ان حقوق کے اعتبار سے بادلہ مل گیا لیکن اس بندے کو قیامت کے دن اجرم ملے گا اور رہی بات اس قاتل کی تو اب مسئلہ یہ رہے گا کہ یہ بندہ اگر توبہ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ سے کیونکہ حد جو ہے وہ ایک طرف حقوق العباد کے ساتھ ہے دوسری طرف اللہ تعالیٰ مسئلہ قتل, قتل حقوق اللہ کے ساتھ بھی ہے اگر یہ معافی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سے تو اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے اگر اللہ اس, کو دیکھتا, اس کی توبہ اور اس کی نیت کو سچا پاتا ہے لیکن معافی نہیں مانگتا تو اس کا حساب ہوگا تو اب جو بندہ ناحک قتل ہوا تھا اس بندے کو اس بندے کو بھی اس کا اجر قیامت کے دن ملے گا اس, اس, با, اس بات میں اس, اس کو قتل کر دیا گیا تھا باسنیا تو یہ ایک دنیا بھی اصول قانون ہے کہ حد کر دی گئی تو وہ اس کو جو ہے کہہ رہے پہ ورنہ محاسبہ ہوگا اس بات کہ نے قتل کیوں کیا اس کو یہ محاسبہ قیامت کے دن ہوگا ٹھیک ہے یہ پورے طور پر انسان فائنل ختم نہیں ہوگا لیکن ہاں یہ بات جو موٹی سی بات تھی کہ خون کا جو اس کے اوپر ایک بوجھ آیا تھا اور خون کی وجہ سے جو اس پر گناہ لگا تھا وہ گناہ اس حد کی وجہ سے ختم ہو جاتا ہے جو ایک دنیاوی قانون کے طور پہ نافذ کیا گیا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں اس مقبول کو اس کا عجر اس قتل کے جانے کی وجہ سے اس کو ملے گا زین کا بھی ایسے ہی ہے کہ زنا کے لیے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہر مقرر کی ہے دنیا بھی ہر مکمل ہو جاتی ہے اور اس کے اور اس بندے کے درمیان جس کے ساتھ جنا ہوا چاہے وہ لڑکی ہو یا لڑکا ہو اگر کوئی زیادتی کی گئی ہے یا کوئی اس طرح کی جو چیزیں جن اس میں زنا کے اندر اللہ کے حقوق اللہ کا مسئلہ بھی ہے کہ آپ نے اللہ کی حرام کی ہوئی چیز کی طرف جو ہے ایک وہ کیا مطلب تعدی کی ہے تجاوز کی حد سے تو زنا کی اگر حد مقرر کر دی گئی اور اس کو کوڑے لگا دیے گئے یا قتل یا درجن کر دیا گیا اور بندے نے توبہ نہیں کی تو وہ اللہ تعالی کے حقوق کے ساتھ ابھی بری نہیں ہوا باسنائی کیونکہ اس میں دونوں چیزیں ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے معافی نہیں مانگے کہ اللہ میں نے مجھ سے غلطی ہوئی اور میں نے جو بھی کی معاف کر دے اور دوسری طرف وہ جو اس کی حد ہے وہ حد بھی اس پہ مقرر کی جائے گی دو ڈبل ڈبل اس کے اندر چیزیں ہیں یعنی ہر حد میں جو بھی حدود ہیں اللہ کی دو چیزیں ہیں ایک دنیا بھی سزا اور ایک اللہ تعالی سے باقی ٹھیک ہے مسلمان قاتل کافل تو قتل کرتا ہے اگر تو اس میں یہ دیکھا جائے گا قتل کیوں کیا ہے अगर वो जंग थी जंग के हालात थे और जिहाद का वक्त था तब तो वो क्या नाम है इस कत्ल करने पे अजर मिलेगा अजर का मुस्तक मुसलमान लेकिन अगर उसने क्या नाम है यूनिक मार डाला है तो फिर उसमें वो शख्स गुनहगार है और उससे हिसाब होगा इस चीज का ठीक है नहीं काफिर को तो असल में काफिर को तो कुछ नहीं मिलने वाला काफिर के तो कोई ऐसा وہ نہیں ہے کہ قیامت کے دن کوئی ان کو حساب کتاب بلکہ ابھی آئے پیچھے یہ اس کی تفصیل تھی وہ گزر اور رہ گئی بلکہ اس میں آئے گی وزن میں وزن میں آئے گی وزن کے مسائل میں آئے گی کہ جو ہے کچھ کفار کے پاس ایسے مسائل ایسی چیزیں ہوں گی کہ جو انہوں نے صدقات و خیرات بھی کرتے ہیں کچھ کفار خدمتی خلق کا کام بھی کرتے ہیں کچھ کفا تو کیا ان کو اس پہ عجر ملے گا یہ ان کے وزن صحیح میں لکھا ہوا ہوگا ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہوگا یا اجر یہ یہ عمل تو کیا اس پہ عجر ملے گا اسی زند میں یہ بھی چیز ہے کہ اگر اس کو قتل کر دیا گیا ہے تو کیا اس کو ملے گا کہ نہیں ملے گا تو اس کا جواب انشاءاللہ ویسے عام طور پر اس میں آئے گا لیکن یہ ہے کہ جو ایک عام اصول ہے شریعت کا اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے وہ یہ کہ کافر کو قیامت میں کوئی عجر نہیں ملنا ہے دنیا میں اس کو مل جاتا ہے اب مسئلہ کیا ہے کہ جس کو قتل کر دے اسے کیسے ملے گا تو اس کی ایک بج... اس کے بہت سے طریقے ہو سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قتل ہونے کے لیے مقدر کیوں لکھا ہو سکتا ہے اس نے کے... اس کے کسی ابد کے نتیجے میں قتل ہوا یہ یا اگر نا ہر قتل ہو گیا تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ اس کے بچوں کو کسی طریقے سے نواز دے کہ اور ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کافر کی نیکی کا بدلہ دنیا میں دے دیتا ہے کافر جو نیک کام کرتا ہے اس کا بدلہ دنیا میں ملتا ہے کہ اگر وہ خدمت خلق کرنے والا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اور نوازتا ہے اس کو دولت سے بھی نوازتا ہے اس کو بہت سی چیزوں سے نوازتا ہے دنیا کے اندر کیونکہ وہ آخرت کے لیے کچھ نہیں چھوڑتا تو اگر کسی کو کوئی نہ قتل ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اس کو یا اس کے بچوں کو جو ہے دنیا کے اندر اس طرح سے وہ بدلہ پہنچا دے گا جس کے ذریعے وہ ہو سکتا ہے مان لیجیے کہ ایک بندہ ایسا ہے کہ وہ خود جب تک زندہ تھا اس کے بچے بڑے وہ تھے مان لیجیے مطلب کلاش غریب فقیر تھے خود دکھانے کو تھا اس کو لیکن قتل ہو گیا مارا گیا اب اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ جس نے قتل کرتا اس نے جو اس کو لاکھ دو لاکھ ریال دے دیے یا مان لیجیے گورنمنٹ نے دے دیا اس کو کسی نے کسی اور بندے نے ان پر رحم کھاتے سارے یتیم ہو گئے ہیں چلو ان کو دے دو تو بہت سارا مال ان کو مل گیا بطور ہمدردی کے تو وہ زندہ تھا تو وہ لوگوں, لوگوں کے لیے کچھ نہیں کر سکا لیکن مرنے کے بعد وہ جو ہے بہت کچھ اس کو لوگوں کو مل گیا تو یہ بھی بہت طریقے ہیں جو دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کو کو مختلف طریقوں سے دیتا رہتا ہے لیکن اللہ کے ظلم نہیں ہے یہی مطلب ہے اس کا لیکن دنیا کے اندر مسلمان مسلمان اگر کافر کا قتل کرتا ہے تو اس میں دو علما کے قول ہیں ایک تو یہ کہ مسلمان کو اور راجب یہ ہے کہ مسلمان کو کافر کے بدلے قتل نہیں کیا جائے گا ٹھیک ہے اور ایک قول یہ بھی ہے احناز کا کہ نہیں کافر کی تفصیل کی جائے گی وہ حربی ہے کہ ضممی ہے ٹھیک ہے یا مستعمن ہے تو ایسی صورت میں اگر وہ ضمنی ہو تو ذمہ کی طرف سے اس کو قتل کیا جائے گا یہ بات بعض علماء احناف نے کہی ہے لیکن خیر خیر اس میں جو ہے یہ بات جو جاتی ہے وہ قاضی وقت کی طرف جائے گی وہ مسلحت اور اس کے طور پہ دیکھے گا بطور بطور تاجیر کے اگر مناسب سمجھتا ہے وہ ہو سکتا کوئی مسلمان خود میں سرکش ہو اتنا سرکش ہو کہ وہ جو ہے فساد پھیلانے والا ہو اور وہ کافر کو قتل کر دے یا کافر کو تشخیر کر کے قتل کرے یا اگر وہ عام مسلمان بھی ہو لیکن اس کافر کے قتل کرنے کی وجہ سے محسوس ہو رہا ہو کہ ایک بہت بڑا فتنہ ہونے والا ہے یا بہت مسائل کھڑے ہونے والا ہے تو وہ قاضی مسلحت دیکھ کر کر سکتا ہے اس کو تعزیر کے طور پر بطور تاضیر کے قاضی فیصلہ کر سکتا ہے اس چیز کا میزان اور وزن کے مسائل کے بارے میں اب ہم یہاں ہیں میزان کیا چیز ہے میزان قیامت کے دن رکھا جائے گا میزان کیا ہے بتائیے آمال کو ترازو احسن ترازو کسے کہتے ہیں جس میں تو لگا جس کے دو بڑے ہوتے ہیں میزان حالانکہ تولنے کے میزان آج کل تو ایک پلے والے بھی آ گئے ہیں اوپر رکھ دو اور گھڑی بتا دیتی لیکن یہاں پہ جو میزان ہے وہ دو پلوں والا دو پلے ہوتے ہیں اس کے جی کیونکہ اہل علم نے اس چیز کی اس چیز کی وضاحت کی اور قرآن خود کہتا ہے امبامن سکولت موازین ہوں اور دوسری طرف امامن خفت موازینو تو سکولت و خفت تو بھاری ہونا میزان کا پلے کا اور ایک میں ہلکا ہونا یہ اسی وقت ہوگا جب دو پلے ہو تو فرمایا کہ میزان وہ چیز ہے جس کے ذریعے قیامت کے دن اعمال کو تولا جائے گا وزن کیا جائے گا امام کو فرماتے ہیں کہ حساب ہونے کے بعد اعمال کا وزن کیا جائے گا اب حساب میں اور وزن میں کیا فرق ہے یا کیا تعلق ہے آپس میں حساب کس لیے اور وزن کس لیے میں شمار کرنے کے لیے ہاں ان کی قیمت دیکھی جائے گی بدلا دینے کے لیے یا یہ شیخ کا صحیح ہے کہ حساب ہوگا اعمال کو شمار کرنے کے لیے چاہیے حساب ہوگا اعمال کو شمار کرنے کے لیے اور وزن کیا جائے گا ان اعمال کی قیمت اور اہمیت کا اندازہ لگانے کے لیے مثلا مان لیجیے کہ ایک بندہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک بندہ نماز پڑھتا ہے اور اس کی نماز کا اس کو عشر بھی نہیں ملتا کسی کو نصف ملتا ہے کسی کو سلس ملتا ہے کسی کو سلوسین ملتا ہے کسی کو سلوس, کسی کو سمون کسی کو تسر کسی کو عشر اور کسی کو, کسی کو کچھ بھی نہیں ملتا لیکن وہ نماز جس کو کسی بندے کو کچھ بھی اجلدی ملا تو کیا مطلب نماز باتیں لگ جائے ہاں उस بندے کی فرضیت جو اس پہ فرض فریضہ اور ڈیوٹی تھی وہ ڈیوٹی پہ ٹک لگا دے کے ہاں اس نے ادا کر دی جس طرح نماز چھوڑنے کا ایک گناہ ہے وہ گناہ نہیں ہوگا لیکن اس نماز کے پڑھنے میں جو رو ہوتی اس کی رو نہیں ہے یہ دیکھنے کی نماز ہے ورنہ نماز ہے نہیں اس میں کوئی آج نہیں ہے اس کا تو بظاہر وہ گنتی میں شمار تو ہوگی حساب کے وقت شمار ہے کہ ہاں نماز پڑی تھی لیکن وزن نم رکھیں گے کرنے کے لیے میزان میں تو اس کا اس میں وہ پاور وہ وہ یا وہ, وہ بھاری پر نہیں ہوگا جو اس میں ہوگا جس کی, جس کی نماز اچھی تھی جس کو مکمل اجر ملا یا نصف اجر ملا وہ اجر وہ زیادہ ہوگا اس کی وہ بھاری ہوگی نماز بات یہ یعنی تو یہ ہے طریقہ یہ ہے اصل مقصد جو میزان کے ذریعے اللہ تعالیٰ قیامت میں دیکھے گا پتا لگائے گا کہ کس کے اعمال بھاری ہیں کس کے ہلکے ہیں اور کس کے اعمال میں کتنی اہمیت ہے اور کتنی قیمت ہے جی اس کی اس کی کوالٹی بتا دی جائے گی اور حساب میں کوانٹیٹی بتا دی جائے گی حساب میں کوانٹیٹی ہوگی اور اس میں کوالٹی ہوگی جی یہاں پر ایک سوال ہے کہ کیا میزان ایک ہے یا میزان زیادہ ہے کیا ایک ہی ترازو سے سب کو تولا جائے گا یا بہت سارے ترازو رکھے ہوں گے اور مختلف لوگوں کو اس میں مختلف طریقے سے تولا جا رہا ہوگا اس میں بھی دو قول ہیں علماء کے اور نے بعض علماء نے کہتے ہیں کہ نہیں مطلب کئی ایک فرازو ہوں گے جو قرآن میں جگہ جگہ کہا گیا ہے کہ جو ہے من خفت القست موازین میزان کی جمع ہے بھائی تو میزان کی جب جمع موازین ہے تو اس کا مطلب بہت سارے موازین ہیں بہت سارے میزان رکھے ہوئے ہیں جن جن میں اعمال توڑے جا رہے ہیں اب اس کی اس کی اس, کا اس کی جب زیادہ ہوں گے میزان تو پھر موازین کا مقصد کیا ہوگا زیادہ کرنے کا ایک بندہ ہے اس کے بہت سے اعمال ہیں نماز ایک میزان میں رکھی ہے سوم ایک میں رکھا ہے حج ایک میں رکھا عمرہ اور حج ایک میں رکھا ہے مثلاً جو ایک جنس کے الگ الگ جنس الگ الگ, الگ کیٹیگری کے اعمال الگ الگ نیزانوں میں رکھے جائیں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ میزان زیادہ ہوں گے کیونکہ قرآن میں موازین جمع کے ساتھ استعمال ہوا ہے پلورل جمع ہوا ہے استعمال ہوا ہے تو ایسی صورت میں وہ کہتے ہیں کہ اعمال الگ الگ, الگ کیٹیگری کے اعمال الگ الگ کیٹیگری کی اعتبار سے الگ الگ نیزان میں رکھ کے تولے جائیں گے واسطے میں آ رہی ہے اور ایک قول ان لوگوں کی تفسیر یہ بھی ہے کہ نہیں وہ اعمال الگ الگ نہیں ہوں گے بلکہ سارے اعمال ایک ہی میزان میں توڑ جائیں گے ایک بندے کے لیکن الگ الگ امتوں کے لیے الگ الگ میزان ہوگا واضح تو یہ تفسیر لوگوں نے کی لیکن دوسرے علماء جو کہتے ہیں کہ نہیں میزان ایک ہی ہے میزان ایک ہی ہے ان لوگوں نے کہا کہ نہیں یہاں پہ موازین کے سے مراد ترازو نہیں بلکہ موزون چیز مراد ہے میں جو لفظ جمع استعمال ہوا ہے وہ تو جمع کا لفظ ترازو کے اعتبار سے نہیں ہوا جمع استعمال بلکہ ترازو میں رکھی ہوئی موضوعات کے اعتبار سے ہوا ہے ان چیزوں کے اعتبار سے وہ بہت زیادہ چیزیں مختلف انداز کی ہوں گی ان کی وجہ سے جمع استعمال ہوا ہے ورنہ ترازو ایک ہی ہے ایک اور مسئلہ ہے کہ اہل علم نے یہاں پہ کچھ ایسے بعض سلقے بھی ہیں جیسے معتزلہ وغیرہ جہمیہ جنہوں نے میزان کا انکار کیا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں میزان کوئی چیز نہیں ہے تو اسی لیے اہل علم نے شروع سے ہی جب ان پر رد لکھا اور ان کی اس بات کو مطلب منع کیا امت کو بچایا ان کی ان کی ان بدتوں سے تو اہل علم نے شروع سے ہی اس بات کو کہا ہے کہ میزان یہ جو میزان ہے یہ ترازو ہے یہ حقیقی ترازو ہے حقیقی کا مطلب ہوا ریل یعنی جیسے کہ دنیا میں ہوتا ہے ترازو ہمارے پاس وہ ترازو اپنے آپ میں کیسا ہے وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کس چیز کا بنا ہوا ہے لیکن وہ حقیقی ہے اس کے دو پلرے ہیں اور ان میں ان کی خصوصیت ہے کہ بھاری چیز سے نیچے آنا ہلکی چیز سے اوپر جانا اور وہ اتنا دقیق ہے کہ باریک سے باریک چیز کو تول دے گا ایسا نہیں کہ بڑا تراز ہوتا ہے ہمارا تو وہ ہلکی چیز ڈالو سونے کی چھوٹی سی چیز دالو. تو وہ کچھ نہیں پتہ چلے گا تو سونے کو تولنے کا ہمارا الگ میزان ہوتا ہے اور دوسری چیزیں تولنے کا الگ ہوتا ہے لیکن وہ میزان ایسا ہے جو بیک بخ ساری چیزیں تول دے گا میزان کی بہت ساری دلیلیں ہیں قرآن حق اس دن وزن قیامت حق کے ساتھ ابل کے ساتھ کیا جائے گا پھر ہمارا جن کے میزان بھاری ہو جائیں گے یا جن کے بھاری ہو جائیں گے بات ہے میزان بھاری نہیں ہوتا یہ دلیل ہے یہاں پہ دیکھیں آپ کہ میزان بھاری نہیں ہوتا بلکہ موزون چیز بھاری ہوتی ہے جس کو تولا جائے وہ بھاری ہوتی ہے نہ کہ میزان, میزان تو بلکہ تو کھڑا ہے تو جن لوگوں نے کہا ہے کہ میزان ایک ہے اور جمع کا لفظ موضوعات کی پیش نظر استعمال کیا گیا ہے یہ بات کمی ہے بات زیادہ قوی ہے کہ میزان ایک ہی ہے اور اس میں رکھی ہوئی چیزیں چونکہ بہت زیادہ ہیں الگ الگ انواع و اقسام کی ہیں تو انہی کی وجہ سے جمع کا استعمال کیا گیا کیونکہ بھاری ہونے کی ہونے والی وہ چیزیں ہوتی ہیں نہ کہ میزان بتاتے خود ٹھیک میں اور دوسرے کا ہلکے ہو جائیں گے یعنی جن کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا موضوعات کے ہلکے ہونے کی وجہ سے تو یہ لوگ وہ ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا بہت ساری آیتے ہیں اس سلسلے میں ان سے تجاوز کرتے ہیں ان کو چھوڑتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں ایک حدیث میں ہے قرآن کے بلاوہ حدیث سے بھی بہت دلیلیں ہیں آپ نے کہا بخاری شریف کی آخری حدیث جو ہے جو بخاری کریم ادان خطیف ادان عدلسان فقیل اطان فل میزان حبیب ادان الرحمان کیا ہے سبحان اللہ بحمدی سبحان اللہ علیم یہ دو کرمے بڑے ہی خفیف ہیں زبان پر ہلکے ہیں لیکن میزان میں بہت بھاری ہیں اور اللہ کو بہت محبوب ہے تو یہ دیکھیں میزان کا ثبوت حدیث سے ملتا ہے بخاری کی روایت ہے اور ایک اور روایت ہے مسلم کی والحمدللہ الحمد للہ اور الحمد پڑھنے سے میزان بھر جاتا ہے یعنی میزان کا جو پلرا ہے وہ جو کتنا بڑا ہی ہو اس کا ہم اندازہ نہیں کیا بتایا گیا لیکن آپ اگر ایک بار الحمد پڑھتے ہیں تو اس الحمد کا اجر اتنا زیادہ ہے کہ وہ میزان کا پلڑا پورا کا پورا بھر جاتا ہے اسی طریقے سے آپ نے فرمایا کہ جس انسان نے اللہ کی راہ میں کوئی گھوڑا باندھا اپنے گھر میں قید کر उसकी رکھا اس کی تربیت کی کھلایا پلایا اس کو طاقتور کیا تاکہ وہ اللہ کی راہ میں اس کو استعمال کرے اللہ کے لیے اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اس نے ایسا کیا اس کی اس کے وعدے کی تصدیق کرتے ہوئے ایسا کیا تو فرمایا کہ اس کی اس کی اس کی اس کا کھانا اس کا پانی اس کا گوبر اس کی پیشاب وغیرہ وغیرہ جو بھی اس کی ہے وہ سب اللہ تعالی قیامت کے دن اس بندے کے میزان میں رکھے گا فی سبیر اللہ جو انسان گھوڑے کی پرورش کرے گا کیونکہ آپ نے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے اس کی اس کی وسائل کو مہیا کرنے کے لیے یہ ترغیب دلائی اور اللہ کی راہ میں گھوڑا پالنے کی بہت زیادہ فضل بیان کی تو اس, اس میں کہا کہ یہ ساری چیزیں یعنی اس گھوڑے کی وہ گھاس جو اس نے کھائی وہ پانی جو گھوڑے نے پیا جو لیب یا گوبر اس نے جو نکالا یا جو پیشاب وغیرہ نکالی یہ ساری چیزیں قیامت کے دن میزان میں رکھی جائیں گی ٹھیک ہے تو یہ روایت بخاری شریف کی ہے اس کے علاوہ آپ نے فرمایا کہ اس تو تو گھوڑے کے از کلوشی انگریز کر <سؤال> <سؤال> <سؤال> الخر محبود نوازی الخریامہ <و الیوم القیامة> اللہ کے نبی نے فرمایا گھوڑے جو ہیں ان کی پیشانی میں اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے ان کی پیشانی میں خیر باندھ دی ہے رکھ دی ہے گھوڑے آج بھی جنگ میں استعمال ہوتے ہیں جنگ کے آلات الگ ہیں گھوڑا آلہ ہم کبھی نہیں تھا کسی زمانے میں گھوڑے کی ٹانگ سے کسی دشمن کو نہیں مارا گیا ہے. گھوڑے, گھوڑے ہم بیٹھے جائیں کہ گھوڑے کی ٹانگ سے ہم دبائیں گے اس کو بات جنگ یا سلاح یا, یا اسلحہ کبھی استعمال ہوا گھوڑا جنگ کے مقاصد کے لیے جنگ میں چاہے میدان جنگ میں استعمال ہو یا کسی بھی جگہ استعمال ہو اور گھوڑا آج بھی استعمال ہوتا ہے جنگ کے فوجیوں کے ہاں فوجی استعمال کرتے ہیں گھوڑے کو جی اور یہ اس کو کیا ہوا روایت نہیں ہے شکل میں لائی جائی جیمے کی شکل میں لائی جائی گاڑیاں ہیں مگر نہیں آپ یہ نہیں کہہ سکتے یہ نہیں کہا مطلب اس وقت مقامی اس فصیلت میں دیکھیے تو مسئلہ کیا ہے اللہ کے مسلم کے زمانے میں گھوڑا تھا جنگ کے میدان جی کسی نے پوچھا کہ اگر کوئی پال لے تو وہی بات ہے اگر آج کے زمانے میں جو گاڑی یا کوئی اور چیز رکھتے ہیں ان کی اہمیت کبھی ختم نہیں ہوگی جو اللہ نے پیدا کی ہیں چیزیں اور یہ چیزیں آج بھی استعمال ہوتی ہیں اور ہوتی رہیں گی اور شاید ایک زمانہ آگے ایسا آئے کہ یہ سارے اسلحے ختم ہو جائیں اور پھر لوٹ کے دنیا وہیں پہنچے اور ایسا ہوگا یہ سارا اسلام جب آئیں تو تلوار بھی جنگ ہوگی اور دنیا اس طرف رہی ہے آج کل میں ہو رہے ہیں نا کہ اس طرح کے اس طرح کے کیا نام ہے اسلحہ بنانے بند کیے جائیں اور ان کو روکا جائے کیونکہ یہ انسانیت کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہیں اور خدا نہ خواص تک ابھی ان ملکوں کے جن ملکوں نے پہلے سے اس طرح کے ہتھیار بنا رکھے ہیں خطرناک قسم کے وہیں پر آپس میں کچھ خود میں ہی کچھ ہو گیا تو پھر وہ اس کچھ تبھی سے شروع کر دیں گے کیس کو جو ہے وقت کرو اور ختم کرو تو یہ چیزیں ہیں اور ہو سکتا ہے کوئی زمانہ ایسا آئے کہ جب سب چیزیں ختم ہو جائیں تو لوٹ کے انسان کی ٹیکنیک ختم ہو سکتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے جب تک گنجا رکھی اس وقت تک اللہ کی مخلوقات زندہ رہیں گی جس طرح اللہ تعالیٰ چاہے گا جی جی جی جی جی بشائز اللہ کے رحمایہ اب کل شین فری الخرق نے الخرک الحسن کہ میزان میں سب سے زیادہ ثقیل چیز کیا ہے اچھا اخلاق آپ دیکھیں کہ اللہ اللہ اللہ نے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق پر اسلام نے اہل اسلام کی تربیت اخلاق پر کی ہے حسن اخلاق پہ کی ہے اور آپ نے کہا کہ من من ان من کو ملے یا وہ اقربے کو وہ اقرب کو ملے اخلاق کہ تم میں سے جو سب سے زیادہ محبوب لوگ ہیں جو مجھے پسند ہیں اور جو قیامت نے میرے سب سے زیادہ قریب رہیں گے وہ لوگ ہوں گے جو اپنے اخلاق میں سب سے اچھے ہوں گے تو یہ اچھے اخلاق کی بہت زیادہ اہمیت ہے اسلام میں ایک مومن کا شعار ہے اچھا اخلاق کیونکہ آپ عبادت کرتے ہیں آپ کے دل میں کتنا ایمان ہے یہ آپ کے اپنا پرسنل مسئلہ اور اخلاق کا تعلق عباد سے ہے بندوں سے ہے تو اخلاق اگر جس کا اچھا ہے وہ اللہ کے نبی کے یہاں اللہ کے یہاں محبوب ہے اور قیامت اللہ کے نبی کے قریب رہے گا بلکہ آپ نے کہا کہ خیرکم خیر اہلی ہی. کہ تم میں سب سے بہتر وہ انسان ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو تو یہ بھی اس میں اخلاق ہی کی بات ہے کہ وہ آشروہن بال معروف کہا گیا اپنی بیویوں کے ساتھ معروف طریقے سے معاشرت کرو رہنا سہنا اچھے طریقے سے کرو تو یہ جو رہنا سہنا زندگی گزارنے کا طریقہ بتلایا گیا کیونکہ ظاہر کی بات ہے ہمارا سب سے زیادہ اٹیچمنٹ جو ہوتا ہے وہ بیوی کے ساتھ ہوتا ہے کیونکہ آپ دوستوں کے ساتھ گھر سے باہر مسجد میں محلے میں دوسرے لوگوں سے کبھی کبھی ملتے ہیں لیکن بیوی کے ساتھ آپ گھر میں ہر وقت رہتے ہیں جب گھر میں آپ رہتے ہیں تو اس عورت کے ساتھ جو اپنا گھر چھوڑ کے آ کے آپ کے ساتھ رہ رہی ہے اگر آپ اس ساتھ گھسنے سلوک نہیں کریں گے اور آپ اچھے اخلاق سے پیش نہیں آئیں گے تو پھر زندگی خراب ہوگی اور وہ آپ کے یہاں بطور اسیر اور, اور بطور قیدی کے اللہ کے حکم کی وجہ سے رہ رہی ہے تو پھر اس کے ساتھ برا سلوک جو ہے بہت خطرناک ہوگا کہ اخلاق ہو تو اخلاق جو اخلاق کا تعامل یہ میزام میں سب سے زیادہ بھاری ہے اب ایک بہت اہم سوال ہے کہ کیا چیز نظام میں تولی جائے گی اس <سؤال> ترازو میں کیا رکھا جائے گا جی یہ مختلف کرتے ہیں تو جو بات کرتے ہیں وہ بہت میٹھے اخلاق کے ہوتے ہیں ہمارا جو اخلاق ہے وہ نہیں کر پا رہا ہے ہم لوگ جو ہے جذباتی میں رہتے ہیں بات صحیح ہے دیکھیں یہ چیز ہماری ہماری خامی ہے اور میں اسی لیے اس اخلاق کے بارے میں دو چار باتیں کہہ رہا تھا کہ ہمارا ہمارے نبی کا شیوا یہ ہے کہ آپ کا اخلاق سب سے عالی رہا اور آپ کو کبھی کسی انسان نے آپ کے اخلاق پر حرف نہیں اٹھایا آپ کو نبی نہ مانا ہو لیکن پھر بھی آپ کو حسن اخلاق کا پیکر مانا اور اخلاق کی وجہ سے اسلام دنیا میں بہت زیادہ پھیلا ہے تاجروں کا اخلاق اور رویہ اخلاق اچھا ہو تو رویہ بھی اچھا ہی ہے اس کی پیشی کرنا رویہ یعنی مطلب آپ آپ خیاانت کرتے ہو دھوکہ دیتے ہوں اور اخلاق آپ کا بہت اچھا ہو تو یہ حسن اخلاق نہیں ہے اخلاق کا تعلق انسانی انسانی بیہیویئر سے ہے اس کے اس کے رویہ رہن سہن سے ہے اور اخلاق کی وجہ سے ہی آپ دیکھیں کہ بعض ایسے وہ وہ لوگ وہ جماعتیں جن پر ہم کلام کرتے ہیں اور جن پر ہم کیا نام ہے ہونے یا غلط طریقے پر ہونے کا ہم جن پہ جن کے بارے میں حکم لگاتے ہیں ان کے پاس اخلاق بہت اچھا پایا جاتا ہے یہ بات صحیح ہے کہ غیروں نے اچھا اخلاق اختیار کر لیا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اچھے اخلاق کو جو ہے ان کی وجہ سے چھوڑ دیں کہ وہ بھی اچھا کرتے ہیں یا یہ کہ ہم یہ سوچیں کہ نہیں ہمارا عقیدہ صحیح ہے ہمارا منتق صحیح ہے تو ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے لیکن میں بتاؤں اس کی وجہ ایک اور بھی ہے مجھے جو لگتا ہے ہمارے اخلاق میں بعض اوقات تو کچھ لوگوں کے دلوں میں یہ والی بات ہوتی کہ ارے بھائی ہمارا عقیدہ ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹینشن کی بات نہیں ہے ٹھیک اور دوسری طرف ہمارے یہاں جو یہ چیز آئی یہ ایک یہ ایکشن کا ری ایکشن ہے ایسے میں میں نے اسی تھوڑے پہلے ایک چیز پہ خاص توجہ دی کہ شریعت کے جو غریبیں اور دھمکیاں ہیں ان کی تفسیر نہ پوچھا کریں اس کی وجہ یہی تھی کہ ہم لوگوں نے یہ جو رویہ بدل گیا ہر لفظ پہ نقطہ چینی کر کے اس کا جواب اسی وقت معلوم ہو جانا چاہیے کہ اگر کسی نے کہا کہ ایسا کرنا کفر ہے تو فوراً تفسیر ہو جانی چاہیے کہ یہ کفر اکبر ہے کیا خبر ہے تو یہ والی تفسیر سے ہمارے رویے پہ اور اخلاق پہ ہمارے بیہیویئر پہ اثر پڑتا ہے کہ اسی طریقے سے ہم جو مختل... بعض لوگوں کا رویہ ہی ہوتا ہے کہ دوسروں پر ہر وقت تنقید کرنا یعنی اعمال اور اپنے رویے کو اپنے آپ کو ٹھیک کرنے اور اپنے بہیویئر کو صحیح کرنے سے زیادہ ان کی ان کی جو فکر ہوتی ہے وہ دوسروں پہ تنقید ہی ہوتی ہے تو تنقید کرنے کے نتیجے میں ہمارا اس کا یہ ریشن آتا ہے اس کا سمجھ دیجی, اس کا اثر ہے تنقید کا ہمارا وقت تنقید کا کہ ہمارے رویے میں سختی آ جاتی ہے ہم بسا ہوتا تو اس کو اپنی تصویر سمجھنے سختی ہے لیکن وہ رویے میں سختی ہو جاتی ہے اسی لیے اسی لیے اپنے آپ کا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے اور رد کرنا کسی پہ تنقید کرنا کتاب و سنت کی روشنی میں یہ بھی ضروری ہے یہ بھی ضروری ہے لیکن تنقید کے ساتھ ساتھ ہمیں تعمیر کا کام بھی کرنا ہے اور اپنے آپ کا محاسبہ بھی کرنا ہے کہ ہم اپنے اپنے نبی کے اخلاق پر رہیں یہ باتیں غیر مسلم بھی اس بات کو کہتے ہیں آج کے زمانے میں کہ مسلمانوں میں جو ہے اپنے ان کا اخلاق ان کے نبی کی طرح نہیں ہے. اب اس پہ ایک مصیبت اور آ گئی بہت خطرناک مصیبت ہے حالانکہ وہ جواب تو بہت اچھا ہے جیسے آپ نے سنا ہوگا بڑے بڑے علما کو کیا بڑے بڑے خطبہ اور بڑے بڑے اسکالر جو آج کل بڑے بڑے شہروں پہ تخلیق کرتے ہیں تو کبھی کوئی انسان سوال کر دے کہ بھائی مسلمان تو ایسا کرتے ہیں اور ایسا کرتے ہیں تو وہ جواب دیتے ہیں کہ بھائی اسلام کو دیکھو اسلام والوں کو نہ دیکھو اسلام کو دیکھو مسلمانوں کو نہ دیکھو یہ جواب تو بڑا خوبصورت ہے جو وقت پہ کام آ جاتا ہے کہ اسلام کو دیکھیں آپ اسلام کیا کہتا ہے ورنہ مسلمانوں کو نہ دیکھیں کہ مسلمان کیا کر رہے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ جواب اس اسٹیج پہ دینے کے لیے تو کافی ہے لیکن اگر غور کریں آپ تو یہ حقیقت سے فرار ہے ایک حقیقت سے ہم راہ فرار اختیار کرتے ہیں گویا اور اس کے بعد پھر بعض وہ عوام جو بیٹھی ہوتی ہے کچھ ان میں نہ سمجھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ارے بس اطمینان مل گیا کافی ہے کوئی ہم پہ اطمار کرے گا دیکھے ہمیں مت دیکھو آپ ہمارے اسلام کو دیکھو واسن واسط یہ لوگوں کو عذر لنگ ملا ہے اور لوگ اس سے اپنے آپ کو خوش سمجھتے ہیں آپ یہ نہ سوچیں کہ اگر آپ نے یہ کہہ دیا کہ بھئی میرے بہیویئر کو نہ دیکھو میرے اسلام کو دیکھو میرے مذہب اور مسلح کو دیکھو میرے منہج کو دیکھو تو اس سے آپ بری ہو گئے ختان نہیں بلکہ آپ اپنے آپ کو دکھلائیے اور کہو لوگوں سے مجھے دیکھو دعوت کے وقت مثال دو کہ ہاں میں ایسا کرنے والا ہوں میں ایسا کرتا ہوں یا میں ایسا نہیں کرتا اور اپنے لوگوں کی تربیت کیجئے اپنے بچوں کی تربیت کیجئے کہ لوگ حسن اخلاق اور اچھے اچھی اچھی سیرت اور اچھے چال چرم کو اپنائیں ہمارے رویے سے دوسرے لوگ گھبرائیں نہ ہمیں دیکھ کر کے ڈرے نا چاہے وہ ہمارے اپنے ہی اسلام کے لوگ ہوں یا غیر مسلم ہوں ہمارا رویہ ایسا آپ دیکھیں اسلام کا لفظ اسلام کا میننگ ہی بہت ساری میننگوں میں سے ایک میننگ ہے سلامتی عطا کرنا اسلام کا میننگ سلامتی میں جانا اور سلامتی ادا کرنا بھی ہے مسلم کا معنی سلامتی دینے والا بھی ہوتا ہے اور علیہ الحمانس مسلم مسلم کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہے ہیں اور اسلام کا شعار ہی السلام علیکم ہے جس کا میننگ ہوتا ہے کہ تم پر سلامتی ہو تو اسلام کے کی جو بنیاد ہے اسلام کی شروعات اس کے, اس کے نام سے لے کر کے اس کے اس کے تمام احوال اور شعر تک ٹوٹل کی ٹوٹل امن اور شانتی اور سکون ہے ہم جب سلام کرتے ہیں کسی پر تو گویا ہم یہ دور سے سلام کر کے یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم تمہیں سلامتی کی دعا کر رہے ہیں اور اللہ کی رحمت کی تو گویا ہم سے تم گھبرانا نہیں ہم تمہارے لیے سلامتی کا بیگام لے کر کے آئے ہیں تو یہ حسن اخلاق کی ہی تعلیم ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حسن اخلاق اور افرانے کی بخشے تو سوال یہ ہے کہ سب میدان میں کیا چیز تولی جائے گی تو علما نے کیونکہ اس میں عبلہ کئی ایک طرح کی ہیں اور ساری تریلوں کی روشنی میں اب چونکہ علماء کے اقوال مختلف کیوں ہوتے ہیں کچھ بعض لوگ یہ بھی سوچتے ہیں ارے یہ علماء کیوں اتنا اختلاف کرتے ہیں کیوں اختلاف ہوتا ہے علما کے درمیان کہ ایک صاحب نے بعض علماء نے ایسے کہا بعض نے ایسے کہا تو اس کے لیے میں آپ لوگوں کو مشورہ دوں گا کہ آپ ایک کتاب ہے شیخ حسین طیبہ رحمۃ اللہ علیہ کی رفع الملام عن عیمت عالام اس کتاب کو پڑھیں اور غالب کا تنما اردو میں ہوا ہے میرے خیال سے اس کتاب کا ترجمہ ہوا ہے اور وہ بمبئی سے شیخ مختار مدنی ندبی رحمہ رحمہ اللہ کے یہاں سے چھپی تھی بڑے بڑے ائما نے جو اختلاف کیا ہے تو ان کے اقوال میں اختلاف کیوں آیا فقہ کے اقوال ہوں یا دوسرے اقوال ہو ان میں ان کے فتوی کیوں چینج ہوئے اس میں اختلاف کیوں ہوا اس کی وجوہات شیخ نے بیان کی ہیں تو ان میں سے ایک وجہ یہ بھی بعض زمانے میں جس زمانے میں علماء نے بات کہی پرانے زمانے کے علماء نے سلف نے صحابہ اور تابعین نے اس زمانے میں عدلہ اکٹھی نہیں تھی احاث اکٹھی نہیں تھی مکمل طور پہ تو بعض علماء کو ایک روایت نہیں پہنچی بعض علماء کے پاس دلیل نہیں پہنچی جتنا پہنچا انہوں نے اتنا کہہ دیا اور دوسرے لوگوں نے ضرور بھی قیاس کیا ہو ان کے پاس جتنا پہنچا اتنا کہہ دیا یا بعض چیزوں میں دلیل اور قیاس کی ضرورت ہی نہیں ہے وہ کہتے نہیں جو اصل ہے وہی ایسے رہے گا باس انجائی تو اس کتاب کے پڑھنے سے آپ کو ان اس کے تمام فضا چل جائیں گے کہ میں اختلاف اخراف ہوتا ہے تو اس میں ایک قول یہ ہے کہ جو چیز تولی جائے گی وہ نام اعمال ہوگا یعنی نظام کے پلنے میں کیا رکھا جائے گا وہ رجسٹر اور وہ کتاب جس کتاب میں ہمارے اعمال لکھے ہوئے ہیں وہ کتاب تولی جائے گی ایک قول یہ ہے شیخ بتا دیجیے گا کو اور اس کی دلیل کیا ہے اس میں کون کون سے علماء ہیں میں ان کا یہاں تفصیل کے ساتھ نام نہیں لوں گا کہ کون کون ہیں ورنہ ویسے جو امام بخاری وغیرہ اس چیز کے اندر گئے ہیں تو ایک قول یہ ہے کہ جو چیز جو چیز توڑ دی جائے گی وہ شفیق اعمال ہے اور دلیل کیا ہے دلیل وہ آب و روایت جو آب آپ نے سنی ہوگی حریث بتافا حریف بتافا ایک بندہ آئے گا اور اس کے نام اعمال کے 99 رجسٹر رکھے ہوں گے جس میں گناہ ہوں گے اور ایک ایک رجسٹر کتنا بڑا ہوگا مدل بسر تحدی نگاہ جہاں تک نگاہ جاری وہاں تک ایک رجسٹر اتنا بڑا ہے اور اتنے اتنے بڑے ننیاست رجسٹر ہوں گے اور ان کو ایک میزان کے پڑھنے میں رکھ دیا جائے گا اور اس کے بعد کیا نام ہے کہا جائے گا کہ دیکھو کیا الگ الگ حل ہے من بھی دیکھو اس کی کیا کوئی نیکی ہے تو प्रसन्न हो रहा होगा तो जैसे ढूंढ करके पता चलेगा कि एक छोटा सा बिताखा है उस बिताखे में एक कलेमा लिखा हुआ ला अब उस बिताखे को लाया जाएगा उस बंदा का बिताखे से क्या होगा मेरा तो इतना ज्यादा जो है निन्यानवे रजिस्टर इतने भारी भारी किताबें हैं जो गुनाहों की है तो मेरा तो अब मैं नहीं बच सकता तो जैसे ही उस बिताखे को उसमें रखा जाएगा तो कहते हैं कि बिताका जो है भारी हो जाएगा और सारे के सारे रजिस्टर ऊपर उठ जाएंगे تو یہ حدیث کتافا بالکل واضح کلیئر ہے اس مسئلے میں کہ تولی جانے والی چیز کیا ہے وہ کتاب ہے یا وہ رجسٹر ہے جس پہ نام جس میں عمل لکھے جاتے ہیں ہم نام امال کہتے ہیں تو اور دوسرا قول ہے کہ جو چیز تولی جائے گی وہ نفس عمل تولا جائے گا یعنی عمل ہم نے نماز پڑھی وہ سلاد تولی جائے گی جس رجسٹر میں سلاد لکھی ہوئی ہے وہ رجسٹر نہیں توڑا جائے گا ٹھیک ہے امام بخاری ابن حجار امریا ابن ابن وغیرہ اس بات کے قائل ہیں کہ وہ جو ہے عمل توڑا جائے گا کتاب نہیں جس میں وہ عمل درج ہے اس کی دلیل کیا ہے ابھی گزری کلیم دان اور دان اور ایسا نصی میزان کہ وہ دونوں کلم میزان میں بھاری ہیں تو کلمہ بھاری ہے واضح طور پر کہا گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کلمے کو میزان میں رکھا جائے گا سبحان اللہ بحمدیس والعظیم کو میزان میں رکھا جائے گا ایک اور عزیز پیشے گزری کہ والحمدللہ تملہو المیزان الحمدللہ کا عجر یا الحمدللہ میزان کو بھر دیتی ہے تو گویا الحمدللہ کو رکھا جائے گا میزان میں یہ بالکل بات دلیل ہے تو یہ دلیل بھی اس بات کی یہ قول بھی ہے علمہ کہ کا وزم کہہ جائے گا عمل کا بزاتے خود عمل کا نہ کر اس رجشٹر کا جس میں عمل لکھا گیا ہے تیسرا قول ہے وزن کیا جائے گا آمل کا بندے کا بندے کو رکھا جائے کھڑا کیا جائے گا اس ترازو کے اندر اس کی دلیل کیا امام باغی ممجور है وغیرہ نے اس کو اردوی وغیرہ نے اس, اس, کو, اس کو, کو کہا ہے اس کی دلیل ہے <تصفح> سنیں یہ <تصفح> دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ اس بندے کو رکھا جائے گا اس کی دلیل کیا ہے اس کی دلیل یہ ہے جی جی بہت مشہور روایت ہے کہ اگلے مسلدر کسی وقت درخت پر چڑھے کسی کام سے تو ان کی ان کے پیر پتلے تھے ان کی ٹانگیں پتلی تھی تو صحابہ کو ہنسی آ کے ان کے پتلے پتلے پیر دیکھ کر کے تو آپ دیکھیں کہ یہاں پہ ایک طرح سے اب یہ ہنسی آ جانا کبھی ایک بار بے سختہ ہوتا ہے بعد لوگ ہنس پاتے ہیں لیکن آپ دیکھیں اللہ کے وسلم وہاں پہ ہنس کر کہ آپ نے ان کا ساتھ نہیں دیا کیونکہ ایک جیر القدل صحابی کی ایک طرح سے مزاح پڑ گئی تو آپ نے کیا کہا اقل من ولدی نسیبار اللہ میں رب کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے یہ دونوں ٹانگیں میزان میں پہاڑ سے بھی زیادہ بھاری ہیں और वो पार कितना बड़ा है भारी कितना है तो अल्लाह जाने लेकिन बड़ा कितना है 8 किलोमीटर लंबा और चार किलोमीटर चौड़ा और यह हमने अपनी गाड़ी से चेक किया है वैसे किसी का यह वो नहीं है होता उसमें कुछ ना कुछ आगे पीछे होगा लेकिन लंब में 8 किलोमीटर लंबाई है उसकी और चार किलोमीटर चौड़ाई है तो कितना निकला इसका टोटल پچیس کلو میٹر کا اس کی اس کی گولا اور چوڑائی اس کی لمبائی چوڑائی نکلی تو اب یہ اتنا بڑا پہاڑ ہے اس پہاڑ سے بھی بھاری قرار دیا گیا ابن مسعودہ کی ان ٹانگوں کی ان ساتیں ان کی پنڈلیوں کو اس کا مطلب پتا چلتا ہے کہ نظام میں انسان کو بھی رکھا جائے گا تو اب یہ قول ہے ایک بھی کہا اپنے کہ آپ نے ہمایا کہ ایک بڑا ہی موٹا تگڑا عظیم ہےکل انسان قیامت کے لیے آئے گا لیکن وہ انسان میزان کے اندر بچھر کے پر کے برابر بھی اس کا وزن نہیں ہوگا تو اب یہ یہ بھی ایک اول ہے جس کے ذریعے پتا چلتا ہے کہ میزان کے اندر میزان کے اندر انسان کو اور عامل کو رکھا جائے گا اس کا وزن پتہ کرنے کے لیے اب رہیے بعد جو سوال آپ کر رہے ہیں کہ وہ کیا نام ہے کتنا وہ کون سے پلنے میں رکھا جائے گا کیا ہوگا تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہم دنیا میں کیا کرتے ہیں کوئی چیز بیچتے خریدتے ہیں تو تولنے والی چیز ایک جگہ رکھی جائے دوسری جگہ اس کا ایک وزن کا بانٹ رکھا جاتا ہے اس سے پتہ کرنے کے لیے کہ کتنا بھاری یہ چیز کتنی بھاری ہے یا کتنی آپ کو چاہیے تو میزان کے پلڈے میں پر انسان کو رکھا جائے گا اور اس کا وزن تو جائے گا کتنا ہے کیونکہ اس کے ہی اپنے وزن میں اس کی نیکی اور اس کی برائی کی وجہ سے اس کا, اس کا وزن بھاری ہونے کا نیکیا ہوگی تو بھاری ہوگا اور نیکی بالکل نہیں ہوگی تو کچھ بھی اس کا وزن نہیں ہوگا وہ اس کا پلر ہلے گا بھی نہیں دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسی چیز ہوگی جو یہ طے کرے گی کہ کتنا اس کی نیکیوں کے ساتھ یہ انسان کتنا بھاری ہے تو وہ ایک ہی چیز میں رکھا جائے گا لیکن اگر اس کے پاس نیکیاں ہوں گی تو وہ نیچے کو اس کا پلڑا آئے گا اور اس کے مطابق وہ جو ہے اس کے اس کا شمار ہوگا لیکن کچھ بھی نہیں ہوگا تو وہ کچھ بھی نیک نہیں ہلے گا وہ میزان یا ایک شکل اس کی یہ بھی بلکہ آج کے زمانے میں یہ بھی میزان کا یہ طریقہ ہے کہ ایک ہی وہ ہوتا ہے اور اس میں گھڑی آ جاتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے اس میزان کی کیفیت کیا ہے ہم نہیں جانتے اس کے دو پلڑے اور ہو سکتا ہے کہ ایک پلنے میں رکھو ادھر چاہے بانٹ نہ بھی رکھا جائے اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ میزان اتنا بھاری ہوگا اگر وزن اس کا ہے تو وہ نیچے کو آئے گا تو وہ انسان بھاری مانا جائے گا اس, کا اس پر لکھا جائے گا کتنا شمار ہوگا اور کچھ بھی نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہوگا تو اس کی اصل میں دراصل یہ غیبی چیز ہے اس کے بارے میں کوئی ہم تفصیل نہیں کر سکتے کہ وہ کیا ہے ایک اور قول میں بیان کر کے اس مسئلے کو ختم کروں کہ ایک کال یہ دیکھیں ایک کال آیا کہ اس میں رجسٹروں کو یا ہمارے نام ہے اعمال کو رکھا جائے گا دوسرا قول ہے کہ نہیں عمل ہی بلاتے خود رکھا جائے گا اور تیسرا قول ہے کہ عامل کو رکھا جائے گا تو یہ تینوں کالوں کو ہم مختلف نہیں مانتے متضاد یا متعارض نہیں مانتے یا ہم یہ بھی کہیں گے کہ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف ہیں ٹکرا رہے ہیں بلکہ چوتھا قول یہ ہے کہ ان تینوں کالوں کو اکٹھا کر دیا جائے تصویر دے دی جائے کہ ساری چیزیں تلیں گی کہ انسان کا صحیفہ بھی تلے گا انسان کا اپنا عمل بھی تلے گا اور انسان بھی تلے گا تینوں چیز تلیں گے اور اس کے, اس کے اس چیز کا کوئی ماننا نہیں کیونکہ ساری دلیلیں صحیح ہیں سب لوگوں کی دلیلیں صحیح ہیں تو سب چیز مان لی جائے اور یہ چیز محسوس بھی ہوتی دیکھیں آپ یعنی آپ اس کتاب کے اندر بے شمار باتیں لکھی ہوئی ہیں تو ان اس کتاب کی ان تمام بے شمار باتوں کے نتیجے میں پتہ لگانا کہ کتنی قیمت ہے ان باتوں کے ساتھ اس کتاب کی ان سارے اعمال کے ساتھ اور ایک ہے کہ اس, م... اس کتاب میں سے کوئی ایک ایک بحث نکالی جائے اور اس ایک بحث کی قیمت ادا کی جائے اب رجسٹر کے اندر سوم بھی لکھا ہے سلاد بھی لکھی ہے نیکمل بھی لکھے ہیں برے والدین بھی لکھا ہے اس نے خلو بھی لکھا ہوا ہے اب ان تمام کو اکٹھا کر کے اس رجسٹر کی قیمت نکال، وزن نکالا جا رہا ہے اور ایک طریقہ ہے کہ نہیں اس کتاب میں سے سلاد نکالو اور سلاد کو اب تولو کتنی ہے سوم کو نکالو سوم کو تولو کتنا ہے واسطے آ رہے تو یہ کس طرح سے کیا نام ہے تمام چیزوں کو توڑا جانا ممکن ہے اور دلیلیں اس بات سب کی وضاحت کرتی ہیں تو کوئی بھی قول غلط نہیں ہے سارے کے سارے قول صحیح ہے اور سب میں تکمیق دے دینا ہی سب سے اچھا طریقہ ہے اور بھی قول ہے میں نے ان کو چھوڑ دیا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ موزون عمل ہے عامل کے ساتھ یعنی دونوں چیزیں تلیں گی ایک ہی ساتھ میں عامل بھی رکھا جائے گا اس کا عمل بھی رکھا جائے گا ایک قول ہے کہ نہیں عامل کو بھی رکھا جائے گا اور اس کے ساتھ صحیفہ رکھا جائے گا تو اس طرح کی بھی کال کچھ لوگوں کے ہیں تو ان کی بہت زیادہ ان کے وہ نہیں ہیں یعنی مطلب اس کا کوئی بہت زیادہ اثر نہیں ہے انسانی عقیدے پہ یا عمل پہ تو یہ علمی چیزیں ہیں کچھ چیزیں علمی ہوتی ہیں خالص علماء کے انداز ہوتے ہیں بیان کرنے کے اسی طریقے سے ایک مسئلہ ہے کہ انسان کے جو اعمال ہیں وہ کون کون سے اعمال ہیں جو اس کے اندر تولے جائیں گے کیا وہ عمل جو وہ اپنی زندگی میں کر گیا ایسے عمل بھی ہیں جو جسمندگی کے بعد بھی اس کو ملتے ہیں اور وہ تولے جائیں گے سمجھ رہے ہیں نا یعنی ایک تو یہ ہے کہ جو آپ نے کر لیا بس وہی وہ تولا جائے گا لیکن ایک یہ ہے کہ ایک انسان مر گیا انتقال کر گیا لیکن انتقال کرنے کے بعد بھی اس کو بہت ساری چیزوں کا اثر ملتا رہتا ہے جیسے اس کا اپنا صدقہ جاریہ ہو تو تو مسئلہ وہ تو اسی میں شامل ہے لیکن ہم آپ دعا کر رہے ہیں کسی بندے کے لیے تو دعا کرنا تو ہمارا کام ہے اس نے تو نہیں کہا ہم سے یا اس کا تو کچھ اس میں دخل نہیں ہے دعا میں اہل اسلام دعا کرتے ہیں تمام مسلمان, مسلمانوں کے لیے اور گھر والے دعا کرتے ہیں یا کوئی بھی بندہ دعا کرتا ہے تمام امت کے لیے تو یہ دعا کی وجہ سے ان لوگوں تک اس کا عزر پہنچتا ہے دعا کی وجہ سے اسی طریقے سے کوئی بندہ انتقال کر گیا اس کی طرف سے حج کر دیا کسی نے سمجھ لیں گے نہیں تو یہ حج کر دیا عمرہ کر دیا یا اس کی طرف سے اس کے بچوں نے اپنے کمائے ہوئے مال میں سے خرچ کر کے صدقہ کر دیا اور اپنے باپ کی طرف اس, اس کی نیت سے کر دیا یہ ساری چیزیں متفق علیہ ہیں ثابت ہے یہ ساری چیزیں کہ جن کے ذریعے میت کو اجر ملتا ہے یہ ایسال صاحب جسے ہم کہتے ہیں یہ ایسال صاحب کے طریقے صحیح ہیں تو بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں میزان میں صرف اس کے اپنے عمل توڑے جائیں گے بعض کہتے نہیں دونوں چیز تولے جائیں گی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے دونوں چیزیں تولے جانے میں Yes. چل میں آخری بات اس, اس کے متعلق یہ بیان کر دوں گے گزر چکی ہے یہ چیز بھی جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے شریعت میں ہمیں بہت سے ایسے اعمال بتلائے ہیں جو اعمال بعض اعمال کے مقابلے میں بھاری ہیں میزان میں یعنی بعض ہلکے بعض بھاری تفاضل آپس میں اعمال کے اندر ہے اور پیچھے گزرا کہ الحمد جو ہی میزان وہ بھر دیتی ہے اور حسن اخلاق سب سے بھاری چیز ہے اب ان دونوں میں آپ جمع کریں گے کیا نام ہے کلمتان مدان جو ہیں وہ میزان میں ثقیل ہیں تو ان کے بعد درمیان کیا یہ تعارف نہیں ہے کہ بھئی سب سے زیادہ بھاری چیز اس میں اخلاق ہیں اور ایک طرف کہا کہ الحمد للہ جو ہے پورے میزان کو بھر دیتی ہے اور ایک طرف کہا کہ جو ہے یہ دونوں کلمے جو ہیں یہ ثقیل ہیں میزان کے اندر کیسی تخلیق ہوگی ایک کتاب دی جائے گی اس کو انشاءاللہ حدیث میں آتا ہے کہ افقال حسین الخلان میں سب سے بھاری حسن اخلاق ہے دوسری طرف حدیث کہہ رہی ہے کہ الحمدللہ للہ میزان کہ الحمد جو ہے میزان کو بھر دیتی ہے ٹھیک میزان کا پورا پلہ بھر گیا اور دوسری طرف کا ایک اور حدیث میں کہا گیا کہ جو ہے یہ دونوں قلمے جو بڑے خفیف ہیں لسان پر وہ میزان میں بھاری ہیں تو یہ آپس میں اختلاف نہیں ہو رہا ہے بتائیں کیسے ہر چیز ایک بار تولی جائے گی ہم ایک بار سامان خرید کے اگر میدان کھولو گا تو پھر اور کنٹینیو ہوتا ہے تو ہر ایک کا اپنا ویٹ ہے اور اس کی حد اندر ہی نامتا ہے یہ سب چیز ہے درمیان صاحب نے مختلف موقع مارتی ملاسکت سے باہر عام کی بازار کی کہ اس کا اتنا آجر ہے اس کا اتنا آجر ہے بہت سے امار ایسے آپ سے سوال کیا کہ کون سا عمل ہے ایک اپنے انسان سے ہے مطلب یہ ہے کہ الحمدللہ اور سبحان اللہ بھی حمدی یہ زبان والے اعمال ہیں اور جبکہ حسن اخلاق سے زبان سے نہیں بلکہ انسان کے پورے تمام آزا و جوارے سے ہوتا ہے یہ جواب بہت حد ٹھیک ہے بہت حد ٹھیک ہے یہ جواب ان کو ایک کتاب دے دی جائے شیخ کو لیکن جواب مکمل نہیں ہوا ابھی نہیں نہیں ہاں آپ آخری دیکھیں میں جواب دوں یہ جواب تقریبا تقریبا قریب قریب اس لیے کیونکہ کتاب دی جا رہی ہے جواب یہ ہے اصل میں کہ حسن اخلاق کا تعلق عباد سے ہے بندوں سے ہے. اور الحمدللہ یا سبحان اللہ کا تعلق انسان کے اور اپنے رب کے درمیان ہے یعنی حقوق اللہ ال سے بازی حسن اخلاق کا تعلق حقوق الباد سے ہے کیونکہ آپ کے اخلاق کا اثر دوسرے بندے پر پڑتا ہے تو آپ کے اخلاق سے یا تو کوئی بندہ خوش رہے گا یا کوئی بندے کو آپ تکلیف پہنچا دیں گے تو اگر آپ اچھے اخلاق والے ہیں تو سارے لوگ آپ سے خوش رہیں گے اور امن و امان میں رہیں گے تو اس کا فائدہ حسن اخلاق کا حقوق العباد سے ہے تو حقوق العباد میں سب سے بھاری چیز جن چیزوں کا تعلق حقول لباد سے ہوتا ہے بندوں ہو تو حسن اخلاق ہے اور اللہ تعالی کی طرف جو بندے نیک عمل کرتا ان امال میں سب سے بھاری چیزیں کیا ہیں الحمدللہ اور سبحان اللہ وغیرہ یہ اس سے تعلق ہے آپ کا جواب بھی تقریباً وہی تھا کہ زبان سے انسان الحمد پڑھتا ہے اور لیکن اخلاق پورے جسم سے کرتا تو اخلاق انسان کے ہاتھ سے بھی کسی کو اخلاق کا اثر پہنچتا ہے کسی کو مار دینا یا کسی کو چمکار لینا یا کسی کو اچھی طرح سے سر اس کے سر پہ ہاتھ رکھ دینا تو یہ ساری چیزیں کیا نام ہے تقریبا جواب آپ کا ملتا ملت جلتا تھا اللہ آپ کو خیر دے اور میرا خیال ہے اسی پہ اتفاق کرتے ہیں انشاءاللہ اثر کے بعد دوبارہ کنٹینیو کریں گے وہ آخر داوار الحمد للہ